قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدی زندہ بار احمدیا زندہ باد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 زندباد زندباد زندباد بالله من بسم اللہ ارد نشم اللہ کے نام کے ساتھ جو بےتہ رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے <سطور> ان ستنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي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 الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تستعينون و لكم فيها ما تذكرون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 تو خوب تھا تو خوب تھا مردب تو سے جان چھڑاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے तो से जान छुड़ा زندہ نشان کوئی دکھاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا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 باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن کرام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان سفی راجپوت سامعین ریڈیو احمدیہ ہم ہر ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں ہفتے کی شب ریڈیو احمدیہ عربی اور بنگلہ زبانوں میں براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے جبکہ اتوار کو آٹھ بجے شب ہماری براہ راست نشریات کا آغاز اردو میں ہوتا ہے ہم اور آپ ساتھ رہتے ہیں نصف شب یعنی رات کے بارہ بجے تک پروگرام کا پہلا حصہ آٹھ سے دس بجے تک ہم آپ کی خدمت میں اسی فریکوینسی پر لے کر حاضر ہوتے ہیں جب کہ دس سے بارہ بجے پروگرام کے آخری دو گھنٹے ہم اور آپ ساتھ ہوں گے اے ایم فائیو پر یہ پروگرام ٹورنٹو شہر سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے سامعین جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ریڈیو احمدیہ احمدیہ مسلم جماعت یا جماعت احمدیہ کی پیشکش ہے ریڈیو احمدیہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے سننے والوں کے سامنے اپنا مواقف خود اپنی زبان میں پیش کر سکیں بدقس بدقسمتی کے ساتھ متن عزیز میں تو ہمیں یہ سہولت میسر نہیں کہ ہم آپ تک اپنا مواقف پیش کر سکیں مگر اللہ کے فضل و کرم سے یہاں اس ملک میں ہمیں یہ آزادی ہے اور اس آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا حقیقی موقف ہمارے سننے والوں کے سامنے ہماری زبان میں ہی پہنچے یہی وجہ ہے سامعین کہ ہم ہر ہفتے جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ہمارے سٹوڈیوز میں کچھ مختلف مہمان ہوتے ہیں اور وہ مختلف مہمان جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے مختلف اکابرین اور علماء ہوتے ہیں اور اسی طرح سے مختلف نو مضامین بھی ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا کرتے ہیں ہمارے مستقل سامعین جانتے ہیں کہ ہر مہینے کا پہلا پروگرام یعنی پہلی اتوار کو اردو میں پیش کیا جانے والا برائے راست پروگرام ہم حضور صلی اللہ علیہ ول وسلم کی سیرت طیبہ پر کیا کرتے ہیں وہ جو کہ ہم سب کے لیے اسوائے حسنہ ہے وہ جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے جو ہمیں وہ دے وہ لینا چاہیے جس سے منع کرے اس سے چھوڑنا چاہیے اس عظیم و شان شخصیت جس کے لیے یہ زمین و آسمان یہ کائنات بنائی گئی اس کے ذکر سے ہم اپنے مہینے کا آغاز کرتے ہیں اور اس سیرت کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں حکم یہی ہے کہ اس کی مثال کو لے کے چلو اور ہم میں سے ہر ایک شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے کردار اعمال و رفعال کے لحاظ سے وہ حقیقی معنوں میں آ حضور صلی اللہ علیہ ول وسلم کی اتباع کرنے والا ہو پھر سامعین ہمارے کچھ اور موضوعات ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں مثلا ہم مہینے میں ایک دفعہ ایسا پروگرام لے کر آتے ہیں جس میں فقہی مسائل پر بات کی جاتی ہے سوالات آپ کے ہوتے ہیں جوابات کے لیے عموما ہمارے ساتھ مکرم و محترم مرزا محمد افضل صاحب ہوتے ہیں جو آپ کے فقہی مسائل یا فقی سوالات کے جوابات دیتے ہیں پھر ایک مضمون ایسا ہے یا ایک موضوع ایسا ہے جس میں ہم بات کیا کرتے ہیں جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح معود و مہدی محود علیہ صلاۃ وسلام کی صداقت کی ہم بات کرتے ہیں ان دلائل کی ان براہین کی جو جس سے یہ بات قطعیت کے ساتھ ثابت ہوتی ہے کہ زمانے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئییں کے مطابق جس شخص نے مسیح معود ہونا تھا یعنی جس کا وعدہ تھا کہ وہ مسیح ہوگا وہ شخصیت حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی ہی ہے پھر سامعین ایک پروگرام ہم وہ لے کر آتے ہیں جس میں ہم اس عظیم الشان روحانی خزائن کا ذکر کرتے ہیں جو کہ مسیح نے آ کے لٹانے تھے یعنی وہ علمی خزائن جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ روحانی خزائن جو کتب تصنیفات حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا یعنی مسیح محدود و مہدی محود علیہ صلاح وسلام نے تصنیف فرمائی ان کا ایک تعارف ہم اپنے سننے والوں کے سامنے پیش کیا کرتے ہیں سامعین ہمارا ایک اور دستور ہر اتوار کے پروگرام کا یہ بھی ہے کہ پروگرام کے آخری حصے میں ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنسل عزیز کے تازہ ترین خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ بھی پیش کیا کرتے ہیں یوں ان مضامین کے ساتھ ریڈیو احمدیہ جاری و ساری ہے اللہ کے فضل و کرم سے ایک اور پروگرام جو ہم ہر مہینے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں اس میں ہم اسلام اور مغرب یا اسلام اور عصر حاضر اس کی اوپر بات کیا کرتے ہیں اس پروگرام میں ہم احاطہ کرتے ہیں ان مسائی کا جو حقیقی اسلام کی تصویر دنیا تک پہنچانے کے لیے جماعتیں اہمیت یہ کر رہی ہے یا ان مسائل کا جو بحثیت ہے مجموعی مسلمانوں کو بالخصوص مغرب میں درپیش ہیں اس پروگرام میں ہمارے ساتھ امتیاز احمد سرا صاحب موجود ہوا کرتے ہیں اور صادق احمد صاحب اسی طرح سے حافظ علی مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوا کرتے ہیں آج کا پروگرام سامین اسی سلسلے کا ایک اور پروگرام ہے آج اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ امتیاز احمد سرا صاحب بھی موجود ہیں اور صادق احمد صاحب بھی موجود ہیں پہلے امتیاز صاحب کو خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسی طرح اپنے سامعین کی خدمت میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تحفہ وعلیکم السلام سامین کی جانب سے صادق صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ کا تو نام ہی صادق ہے اس لیے آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا انشاءاللہ امید اللہ یہ کہ جو بات کریں گے سچ سچ کریں گے سب کے ساتھ شیئر پروگرام کے موضوعات تو بہت سے تھے امتیاز صاحب ہم نے بات بھی کرنی تھی آپس میں ہم نے سوچا بھی تھا کہ آج یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے لیکن بہت ہی ایک افسوسناک خبر بہت ہی دکھ کی خبر بہت ہی ہم نے ایک صدمے کے ساتھ صبح اٹھتے ہی سنی نیوزی لینڈ میں جو واقعہ ہوا جی اور اس واقعے میں بہت تھے پچاس سے زائد معصوم لوگوں کا خون ہوا جو ایک یا دو مساجد میں جمعے کی نماز کے لیے عبادت کے لیے تھے وہاں پہ موجود نہتے تھے اپنے خدا کو یاد کر رہے تھے اور ایک نفرت کا نشانہ بنے اپنی زندگیوں سے ہاتھ ڈھو بیٹھے اللہ تعالیٰ ظاہر ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ انہیں شہید کا ہی درجہ دے گا اس واقعے کے اوپر ہم بات شروع کریں گے اس کی مذمت جی بھی ہم کرتے ہیں ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کی طرف سے بھی لیکن آپ کی رائے آپ کے تبصرے سے ہم بات اس پہ شروع کریں گے پھر موضوع کو لے کے آگے بڑھتے ہیں صفی صاحب یہ ایک بہت ہی آہ آہ بہت ہی دکھ درد واقعہ ہے اس میں بچے بھی شہید ہوئے بزرگ بھی شہید ہوئے نوجوان بھی شہید ہوئے اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ایک مسجد میں نہت مسلمانوں کو شکار اس کا ظلم اور بربریت کا شکار بنایا گیا اور اس سے بھی جو خطرناک اور افسوس ناک بات ہے کہ اس کو اس قتل عام کو براہ راست نشر کیا گیا فیس بک جی پہ है. تو یہ ایک درندگی کی انتہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ میں تو کچھ اس کے پیسز دیکھے ہیں لیکن وہ پوری ویڈیو بندہ انسان دیکھ نہیں سکتا نہ کسی کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ وہ برداشت کر سکتا ہے کہ ایک نہایتی عورت تھی جو کہہ رہی تھی ہیلپ می ہیلپ می اور اس کو جا کے اس کے سامنے گولیوں کی بچھاڑ کر دی گئی تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کا قتل عام نہیں ہوا بلکہ انسانیت کا قتل عام ہوا انسانیت ہوا اور نہایت ہی دکھ سے یہ کہا جاتا ہے اور وہ جس شخص نے یہ ظلم کیا ہے وہ یہی کہنا چاہیے کہ نفرت سے اس کا دل بھرا ہوا تھا اور صرف انتقام تھا مسلمانوں کے خلاف اور اس نے اپنے جو مینیفیسٹو ہے اس جی میں بھی اس بات کا اقرار کیا سفی صاحب ابھی میں نے جو ذکر کیا کہ یہ جو بات ہے کہ انسانیت کا جو قتل عام کیا گیا ہے جی بہت سارے لوگ ہیں جو ہم مسلمانوں کے ساتھ یکچہ بھی دکھا رہے ہیں اور دکھانی بھی چاہیے انسانیت کا تقاضا ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس بات پہ خوشی منا رہے ہیں اور بہت سے بیچ میں ایسے ذمہ دار انسان بھی ہیں جو اس کو ٹیرسٹ اٹیک یا وائٹ سپریمسٹ کے ساتھ یا وائٹ سپریمزم کے ساتھ اس کو بتا کھل کے بتانا نہیں چاہتے بعض نے تو یہ کہا ہے کہ میتھیو جو متی ہے چار اناجیل ہیں اس, جی اس میں سے ایک انجیل ہے متی کی اس کے باب نمبر چھبیس کا حوالہ دیا گیا غالباً آیت اکاون یا باون آیت ہے اور بہت ہی ذمہ دار انسان نے جس کو ووٹ دے کے لوگوں نے الیکٹ کیا جی اسٹریلیا کا ایک سینیٹر تھے انہوں جی. نے کہا کہ جو تلوار اٹھاتا ہے تو وہ تلوار کے ساتھ ہی گرایا جائے گا ٹھیک ہے تو ایک طرف تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے ٹرن دی ادر چیک اور دوسری طرف یہ تعلیم اور بظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید لوگ کنفیوز ہیں ان کو سمجھ نہیں آ پا رہی کہ کس تعلیم پر عمل کیا جائے بہرحال ہمارا مقصد کسی کی تعلیم پر ابھی تنقید نہیں کرنا ہم جماعت احمدیہ اس واقعے کی سخت تنقید کرتے ہیں اور جماعت احمدیہ نے مختلف ملکوں میں اس کی تنقید بھی کی ہے اور اس کو کہا ہے کہ مذمت کی, کی, کی, کی ہے گئی ہے مذمت غالباً بہتر لفظ ہے مذمت کی ہے اور ہمارے امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن نصر العزیز نے اس واقعے کی شدید مذمت فرمائی ہے اور جو شہدا ہیں ان کے لیے دعا بھی کی ہے جو زخمی ہیں ان کے لیے بھی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد شفا عطا فرمائے اور آمی صبر آمی عطا فرمائے ان کے لواحقین کو پھر آپ نے ایک بڑی ضروری بات کی ہے جو میرا خیال ہے کہ ہر ملک سے ہر حکومت سے یہ آواز اٹھنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب اکٹھے مل کر اس نسلی تعصب کا مقابلہ کریں انتہا پسندی کا مقابلہ کریں جی نسلی تعصب کا مقابلہ کریں مذہب کے خلاف جو موومنٹس ہیں خواہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں یا یہودیوں کے خلاف ہیں یہودیوں کا بھی سینگاگ میں بھی ہوا پھر عیسائیوں کے ایک چرچ میں ہوا تو یہ جو انتہا پسندی ہے یہ مذہب نہیں ہے نہ کوئی مذہب اس کی تعلیم دیتا ہے ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا تو اس لیے حضرت مرزا مصور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنسل عزیز امام جماعت احمدیہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہمیں سب کو مل کر اس کے خلاف ایک قسم کا جہاد کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور بڑی ہی وزڈم کے ساتھ آ, اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور سخت ہاتھ سے ان لوگوں کو جواب دینا چاہیے جو یہ دیتے ہیں آف کورس یہ عام بندے کے لیے عام انسان کے لیے نہیں جو گورنمنٹ اتھارٹیز ہیں انفورسمنٹ ہیں ان کے لیے یہ کہ سخت ہاتھ سے ان کا جواب دیا جائے بڑی ایک بیلنس اپروچ ہے اور ایک آ, لمبے عرصے کا پلان چاہیے اس کے لیے یہ کیونکہ یہ جو نفرت ہے آہستہ آہستہ دلوں میں ڈالی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ ہی نکلتی ہے دلوں جی. سے تو اس کے لیے ہمارے یہ ضروری ہے کہ ہم سب مل کر اس پر کام کریں اور اس اللہ ابھی پروگرام میں ہم ذکر کریں گے کہ کیا کیا پروگرام جماعت احمدیہ منعقد کر رہی ہے ابھی مستقبل قریب میں اور پھر آئندہ لمبے عرصے میں ہمارے کیا پلانس ہوں گے ان اللہ تعالیٰ آئندہ ہم اس کو ڈسکس بھی کرتے رہیں گے بہرحال ہماری جو نیک تمنائیں دعائیں اس میں جو شہدا ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ ہیں اور جو زخمی ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں ٹھیک جی, ہے جی, جی صادق صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں واقعہ تو بہت ہی افسوسناک اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہیں اور جس طریقے سے اس کو کیا گیا ٹیکنالوجی پہ بھی بہت سوال اٹھتا ہے کہ بہت وقت لگا فیس بک کو یوٹیوب کو کہ اس مواد کو وہ ہٹا سکتے اور اتنی جلدی ملٹی پلائی ہوا لوگوں تک گیا سب سے بڑا ڈر اور خوف یہ بھی ہے کہ کچے ذہن دیکھ کر یا کچھ ایسے شیطانی ذہن اس کو بنیاد بنا کر کچھ اور لوگوں کو گمراہ نہ کریں تو ایک یہ لامتناہی سلسلہ شروع ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے آپ کی طرف آتا ہوں واقعے کے بارے میں آپ کے تاثرات لینے کے لیے جی سب سے پہلے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہم سب سے پہلے تو اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں جو ان اس واقعہ میں جن کو جانی نقصان ہوا ان کی فیملیز کے لیے دعا کرتے ہیں اور پھر جو لوگ زخمی ہوئے ان کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ان کو جلد مکمل صحت یابی عطا فرمائے سفی صاحب ایسے دہشت گردی کے جو بھی واقعات ہوتے ہیں اور جو لوگ ان واقعات کو کرتے ہیں غالباً ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح لوگوں کے دلوں میں روب ڈالا جائے جی لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا جائے ایک دوسرے کے خلاف کیا جائے لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے مقصد میں کسی طرح بھی کامیاب ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمیشہ بجائے اس کے کہ لوگ ڈیوائیڈ ہوں آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بیک گراؤنڈ سے ہوں چاہے وہ کسی مذہب سے ہوں اس طرح کے واقعات کے بعد سارے مل کر اس طرح کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں چاہے یہ واقعات جو پٹس برگ میں ہوئے وہ واقعات ہوں یا یہاں پہ کینیڈا میں کہ بیک میں جو دو سال پہلے دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو اس طرح کے جو بھی واقعات ہوں ان کے بعد لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب آتے ہیں ایک دوسرے کو زیادہ سمجھنے کی کوشش جی کرتے ہیں ایک دوسرے <coughs> کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ بنیادی طور پر جو چیز ان واقعات میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی دہشت گرد ہے جو بھی اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں ان کی سوچ یہ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ غالباً ان کو جو دو دوسرا مذہب ہے یا ایک ملک کے لوگ ہیں یا ایک بیک گراؤنڈ سے آنے والے لوگ ہیں جی ان کے بارے میں لا علمی ہے یا کم علمی ہے یا اگر ان کو کچھ علم ہے تو وہ ان کے پاس غلط انفارمیشن ہے لیکن اس طرح کے واقعات کے بعد جب لوگ آتے ہیں مثلا اگر مسجد میں واقع ہوا تو مسجد میں لوگ آتے ہیں ان کو اسلام کی تعلیم سے روشناسی ہوتی ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی اصل تعلیم کیا ہے اور بہت سے لوگ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے ہم تو مسجد کہتے تھے کہ یہ تعلیم ہے یا آپ لوگ یہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں تو اس طرح کے واقعات سے لوگ جو ہیں وہ زیادہ قریب ہیں تو ہم لوگ یہ لوگ جو ہے اپنا مقصد حاصل نہیں आप, کر سکتے آپ کو میں بتاؤں کہ مجھے تقریباً سات سال ہو گیا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ کی میزبانی کرتے ہوئے تو سات ہی سال قبل کی بات ہے غالباً کہ ایک ہم نے یہاں پہ پروگرام میں اپنے اعلان کیا کہ ہم ایک مسجد میں اوپن ہاؤس کر رہے ہیں اوپن ماس ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو مسجد بلایا جائے انہیں بتایا جائے کہ مساجد میں کیا ہوتا ہے کس طرح کی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور مختلف کام تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے کچھ کالرس تھے جنہوں نے فون کیا اور بڑا اعتراض کیا انہوں نے کہا کہ مسجد میں تو مسلمان کے علاوہ کوئی آ نہیں سکتا اور کیسے آپ مسجد میں بلائیں گے اور یہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح کی باتیں اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ مختلف دوستوں نے مجھے نیوزی لینڈ آسٹریلیا کینیڈا امریکہ سے مختلف اسلامک آرگنائزیشنز ہیں ان کا چارٹر بھیجا ہے بارہ یا پوائنٹس کا کہ یہ پوائنٹس ہیں جس کے ساتھ ہمیں اس معاشرے میں رہنا چاہیے سیکیورٹی کے حوالے سے اس میں تو اس میں ایک بڑا ہائی کیا ہے انہوں نے کہ ہیو اوپن ماس ڈیز جی اس کو ٹاپ ٹین میں جگہ دی گئی ہے آج کے آپ مساجد میں لوگوں کو بلائیں وہی بات جو آپ نے کی ہے یہ ایک موقع ملتا ہے اور یہی اسی سے ہی اسی سے ہی وہ ہم آنگی اور ایک دوسرے کو جان اور پہچان کی بات ہوتی ہے مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے آپ کی بات سے کہ کچھ سال قبل ہم ورلڈ ریلیجنس کانفرنس اس میں شامل تھے تو بات ہو رہی تھی کہ ٹالرینس ہونی چاہیے تو میری باری آئی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں جب میں کینیڈا آیا تھا تو میرے ذہن میں تھا کہ ٹالریٹ مجھے ویدر کو کرنا ہے موسم کو کیونکہ وہ موسم میں نے نہیں پہلے دیکھا آپ اور ہم ٹالریٹ سے آگے ہمیں ہمیں کو ایگزسٹ کرنا ہے اس چیز کو دیکھیں کہ ایک ایک اسٹیپ آگے جائیں کہ کس طرح ہم ہم آہنگی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ برداشت تو ایک چھوٹا لفظ بن جاتا ہے لیکن مجھے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے جب بات امتیاز صاحب کرنی چاہیے خاص طور پہ یہ جو واقعہ ہوا کچھ لوگ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ یہ امیگرنٹس کے خلاف تھا جی ٹھیک ہے ایک یہ اسکیل آ رہا ہے ایک کسی نے کہا کہ جی اس پہ قتل کا تو ایک ہی چارج لگے گا دماغی مریض ہے یا کچھ ہے لیکن کیا سمجھتے ہیں آپ کی جو وائٹ سپریمیسی کی بات ہو رہی ہے جی. جس کا ہمارے پڑوس میں بھی بالکل امریکہ میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جو الیکشن ہوئے وہ تھوڑے سے بائیسڈ تھے اس میں اسبیت تھی اس قسم کی جس میں بات کی گئی پرو امریکن ہونے کی اور آتے ہی امیگرنٹس کے خلاف بھی بات شروع ہوئی لیکن وہ جنرلی امیگرنٹس نہیں تھے عمومی طور پر اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کو خاص طور پہ نشانہ بنایا گیا تھا اگر آپ کو نظر آئے امتیاز صاحب جی. کہ ایک سرپرستی حکومتی ہو رہی ہے یا صدر کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے اس پہ ایکشن نہیں لیے جا رہے مناسب جی تو کیسے دیکھتے ہیں اس کو صفی صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جو نفرت کے بیج ہیں جی آہستہ آہستہ بوئے جاتے ہیں بالکل اور جو یہ نفرت کا پودا ہے یہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے اور اس کو وہ جو ویڈ واؤٹ کرنا ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جو نفرت کے بیج آج سے ہم نے کوئی پانچ چھ سال یا آٹھ سال پہلے بوئے ہم سے مراد ہے کہ جو سیاست دانوں نے بوئے جی مختلف ویج ایشوز کو لے کے مختلف ایتنیسٹیز کو جی ان کو ٹارگٹ کیا گیا مختلف مذاہب کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور ایک خاص طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کی حوصلہ افزائی کی گئی تو جب سیاستدان اپنی جو ووٹر بیس ہے جی. اس میں ٹیپ کریں اور اس ٹیپ کرنے کے لیے وہ اس طرح کے ویج شوز استعمال کریں تو اس کا نتیجہ پھر یہ سامنے میں آتا ہے جو ہمارے سامنے ابھی آیا ٹھیک تو یہ تو ایک میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ ایک نیکسٹ لیول کا ایک بہت ہی اونچے درجے کا کرائم کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے کیبیک سٹی میں بھی ہوا ہے مسجد بیٹک یہودیوں کے سینگاگ پہ ہوا ہے عیسائیوں کے چرچ پہ ہوا ہے اور یہ یہ میں یورپ کی بات کر رہا ہوں یورپ اور نارتھ امیرکا کی بات کر رہا ہوں جی. تو یہ جو نفرت کے جو بیچ بوئے تھے سیاست دانوں نے اب اس کا نتیجہ سامنے آ فصل آ رہا ہے ہاں جی ٹھیک ہے جی. اور یہ چیز بہت زیادہ کنسرننگ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں کم نہیں ہو رہی بالکل جو پہلے کہتے تھے کہ شاید یہ جو نسلی تعصب ہے یا مذہب کے خلاف جو نفرت ہے شاید وہ جیسا انگریزی میں کہتے ہیں تھنگ آف دی پاسٹ کوئی پرانی کی پرانی بات تھی ٹھیک ہے لیکن اب وہ چیزیں دوبارہ پھر نظر آ رہی ہیں جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا آپ نے کہ امیگریشن کے خلاف जी. ایک چل رہی ہے مہم چل رہی ہے کہ اس طرح اور شاید جو سفید فام لوگ ہیں ان کو اس بات کا بھی فکر ہے کہ اور ان کے بہت سارے بلاگس ہیں ان کی ویب سائٹس ہیں ان کے نیوز انٹرویوز میں یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ جس طرح کہ یہ جو کلرڈ لوگ ہیں رنگین لوگ جی یہ جی. آہستہ آہستہ بڑی بڑی جابز پہ انہوں نے بڑی بڑی جو ٹیک اوور کر رہے ہیں جی. اور اچھے اچھی پوسٹ انہوں نے سنبھالنی ہیں اور پھر ان کی بچے بھی ہوتے ہیں مسلمانوں سے بھی ان کو ایک خاص قسم کی تکلیف ہے کہ ان کے بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ایک ریپروڈیوس کرنے کا ریس کو ریپروڈیوس کرنے کا ایک سلسلہ چلتا ہے جو ریشو ہے اس سے کافی اونچا ہے جسے ایک ان اور ان کی جو نسل کو ری کرنے والی بات ہے وہ بالکل آ... کم ہے بہت اور اگر وہ اس... اسی ریٹ پہ چلتے جائیں تو آئندہ کچھ علاقوں میں یورپ کے مسلمان یا جو دوسرے امیگرنٹس ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے اور ان کی نسل نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی سفید فام اس لیے اسپیشلی اسکینڈ ممالک میں اور ان ممالک میں خاص طور پر ڈینمارک ہو گیا یہ ناروے ہو گیا ادھر نیچے آپ آ جائیں بیلجیم وغیرہ سائڈ پہ تو یہ بہت واضح طور پر ان کے جو سفید فارم اور ایکٹیوسٹ لوگ ہیں وہ یہ بات بار بار لوگوں کو بتاتے ہیں اور پھر اسی طرح انسائٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ آپ لوگوں سے نفرت کرتے ہیں ان کی مساجد میں نفرت اگلی جاتی ہے یہ کرتے ہیں تو ان چیزوں کو لے کر یہ مسلمانوں کے خلاف ایک ایک مہم جاری ہے جس سے جس کا نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو یہ صادق صاحب یہ چیزیں آپ یہاں پہ بھی دیکھیں کہ سٹی میں بھی جو ہوا, جی ہوا جس شخص نے اٹیک کیا اس کا بھی یہی تھا نسلی تعصب تھا اسلام کے خلاف ایک بکس تھا جو نکالا گیا جی اور سفی صاحب اب ان لوگوں کے بارے میں جو ہمارے پالیٹیشنز ہیں جی ان لوگوں نے بھی اب آہستہ آہستہ بات کرنی شروع کی ہے کہ یہ ایک خطرہ ہے جسے ہمیں اب اگنور نہیں کرنا چاہیے اور کافی دیر تک یہ اگنور ہوتا رہا ہے جو وائٹ پرائم جن کو کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا خطرہ ہے کہ اگر ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں تو یہ ہمارے ممالک کے لیے یہاں پہ ویسٹ کے لیے جس کو امن کا گہوارہ کہا جاتا ہے یہاں پہ لوگ دوسری ممالک سے دہشت گردی سے بھاگ کر امن کے لیے یہاں پر آپ جی بالکل تو اگر ان ممالک میں بھی ان لوگوں کو کنٹرول نہ کیا جائے ان کو نظر نظر انداز کر دیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ان قریب ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے تو آہستہ آہستہ لوگوں کی توجہ اس طرف ہو رہی ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں اور بات کریں اپنے گوشہ احباب میں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہو اور خاص طور پر جہاں پر لوگوں کے تعلقات ہیں سیاستدانوں سے یا وہ لوگ جو حکومت میں ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ اس بارے میں بتانا چاہیے تاکہ اس بارے میں جو حکومت ہے وہ بھی توجہ کریں ٹھیک ہے اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے میں اس میں ایک چیز اور ضرور ایڈ کروں گا اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع کی طرف مزید جائیں وہ یہ ہے کہ مغرب کو نا سبق سیکھنا چاہیے مغرب کو بہت ضروری ہے آ, کل ایک ٹی وی چینل کے اوپر آ, ایک مذاکرہ تھا اس میں مجھے خاصات کو شرکت کا موقع ملا اور جماعت کو ریپرزینٹ کرنے کا بھی تو وہاں ایک بات ایک کے جواب میں میں نے ان کو بھی یہ کہا کہ آپ اس چیز کو کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ون آف واقعہ ہے ایسا نہیں ہوتا یہ حقیقت نہیں ہے بہت زیادہ انہیں کہہ رہا تھا کہ اس کے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے میں جس ملک سے آیا ہوں اور کینیڈا میں موو ہوا ہوں ایک امن کے لیے اور ایک مذہبی آزادی کے لیے تو پاکستان میں بھی یہ بیج بوئے گئے جس کو ہم کہتے ہیں کہ تفرقہ بازی اس کے بیج بوئے گئے تھے لیکن وہ سبق سیکھیں کہ کیسے ہم سمجھتے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا جی بالکل لیکن تین دہائیوں کے بعد یا تیس پینتیس سال کے بعد آج وہ ایک اتنا بڑا مسئلہ پاکستان میں بن چکا ہے جس کو سنبھالتے ہوئے بھی آ رہی ہے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بچائے یہ جو نفرت کے جو بیج بوائے جاتے ہیں اس کے جو جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے جو نتائج ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہوتے تو ہماری دعا یہ ہے کہ ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ترقی ترقیوں سے نوازتا رہے اور یہ جو نفرتوں کے بیج ہیں یہ کبھی بھی نہ بول جائیں آمین آمین, آمین, آمین, آمین, آمین تو صادق صاحب یا امتیاز صاحب دونوں سے میرے مہمان ہیں آپ سے سوال یہ ہے کہ اس چیز کے لیے آپ کے ذہن میں کیا ایک لای عمل آتا ہے کیا مشورہ آپ دینا چاہیں گے کس طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے کوئی مثال ہو کوئی جی بتائیے اس میں آپ نے اور صادق صاحب نے بھی ذکر کیا ہے جو سب سے بات بڑی بات یہ ہے کہ جو ایجوکیشن ہے نا وہ بہت ضروری ہے تعلیم بہت ضروری ہے اگر میرے ذہن میں کچھ شبہات ہیں اور صفی صاحب اگر آپ وہ شبہات اپنے متعلق دور نہیں کریں گے تو میرے ذہن میں عجیب عجیب اور خیالات پیدا ہوتے رہیں گے اور سسپیشن پیدا ہوتی رہے گی تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ امتیاز میرے بارے میں کچھ شبہات رکھتا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ وہ کلیئر کریں تو हैं? ہم مسلمانوں کو جو عموماً مسلم دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح کچھ مسلمان صرف فرنج ہے ایک جو اسلام کا نام لے کر دہشت گردی کے واقعات کرتے ہیں हुँ. وہ یہاں پہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے سے جو بتایا جاتا ہے کہ سب مسلمان ایسے کیسے کی ہیں ہمارا یہ فرض ہے کہ ہمیں اسلام کی جو اچھی تعلیم ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہمارا یہ فرض ہے کہ جو لوگوں کے ذہن میں شبہات ہیں وہ دور کرنے چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بارے میں ہمارے امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیل خام اللہ اصل عزیز نے ہمیں بارہا مرتبہ ہدایت کی ہے کہ لوگوں جتنے لوگوں کو ہو سکتا ہے ریچ آؤٹ کریں جتنے لوگوں کو آپ فلائر دے سکتے ہیں دیں ان کو اسلام کی اعلیٰ تعلیم کے بارے میں بتائیں ٹھیک ہے اسلام کی جو امن پسن پسند تعلیم ہے اس کے بارے میں آگاہ کریں اور اس طرح لوگوں کے ساتھ سوال و جواب کی جو محفل ہے وہ بھی رکھیں کیونکہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تقاریر کر کے چلے جاتے ہیں لیکن جو لوگوں کے دل میں سوالات ہیں وہ آپ ان کو نکال پوچھنے کا موقع نہیں دیتے تو وہ شبہات وہیں کے وہیں رہتے ہیں تو پھر ہم صادق صاحب ذکر کر رہے تھے ماسک اوپن ہاؤسز کا تو وہ بہت ضروری ہیں اس میں آپ لوگوں کو ایک یہ جس طرح سے کہتے ہیں بلڈ برج کرنا ہے وہ اس طرح ہے اس سے لوگ آتے ہیں ایک تو مسجد کا ویسی بعض اوقات لوگوں کے میں آٹو میں رہا ہوں لوگوں کے ذہن میں ہم نے ماسک اوپن ہاؤس کیا وہ سارے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ ہمیشہ اس بات پہ اس سسپیشن رہتا تھا کہ مسجد کے اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے صبح چھ بجے یا جب اندھیرا اندھیرا ہے اور سمر میں تو چار ساڑھے چار بجے تک نماز ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ صبح کیا کر رہے ہیں سارے لوگ تو ابھی اپنے لحافوں میں سوئے ہوئے تو لوگوں کے ذہنوں میں سوال ابھرتے ہیں ہمارا یہ فرض ہے کہ ان کو آ کے بتائیں کہ یہ ہے اور وہ سوالوں جواب سے لوگ آہستہ آہستہ یہ بلڈ بریجز بھی ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں اور بھی انشیٹ ہیں صادق صاحب بتا جی سکتے جی ہیں جی بالکل اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم جماعت میں تو اس طرح کے کافی پروگرام کرتے ہیں اور ہر سطح پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی ایک تو انہوں نے ذکر کیا ہے مسجد کا یہ جو اوپن ہاؤس میں وہاں پر لوگوں کو بلانا ان کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دینا پھر مختلف یونیورسٹیز میں جہاں پر جی جماعت اہم کے نوجوان جو ہیں وہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر بھی ہم مختلف پروگرام کرتے ہیں ٹھیک یونیورسٹی لیول پر کیونکہ ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے جو یوتھ ہے ان کے ذہنوں میں بھی بہت سے سوالات ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو انفارمیشن لوگوں کو دی جاتی ہے یا ٹی وی پہ جو دکھایا جاتا ہے موویز میں دکھایا جاتا ہے ٹی وی شوز میں دکھایا جاتا ہے اور اکثر اوقات آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی بات اسلام کے خلاف کی جاتی ہے تو اس طرح یا موویز میں اس طرح ڈسکرائب کیا جاتا ہے کہ مسلم ٹیررسٹ ہیں یا اسلامس ٹیررزم ہے بالکل تو اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جو نوجوان طبقہ ہے ان کے دلوں میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یونیورسٹیز میں پروگرام کرتے ہیں سکولوں میں یہ پروگرام کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کے بارے میں اگر کوئی غلط فہملی ہے اگر کوئی سوال ہے تو ہم ان کو ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں اور ہمیشہ ہم نے یہی تجربہ کیا ہے کہ ایسے پروگراموں کے بعد ہمیشہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ پہلے اسلام کے بارے میں میرا نظریہ یہ تھا لیکن آپ نے جو بتایا وہ اس کے بالکل برعکس ہے میں تو اسلام کو یہ سمجھتا تھا لیکن آپ تو یہ کہہ رہے ہیں تو ہمیشہ جو سورس ہے اس سے جا کے پتہ کرنا چاہیے کہ مذہب کی مذہب کیا ہے اور یہ یہ ریڈیو احمدیہ کا مقصد ہم اپنے پروگرام کی شروع میں ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جماعت احمدیہ آپ کی خدمت میں لے حاضر ہوئی ہے اپنا موقف آپ تک خود پہنچانا چاہتے ہیں جی. اور پھر آپ کو سوال کا موقع دیتے ہیں تو سامعین وقت ہے ریڈیو احمدیہ میں اگر آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو ضرور ہمیں کال کیجئے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 4164106522 4164106522 یا پھر ہمارا ٹول فری نمبر ہے 18554106522 18554106522 آپ اگر چاہیں تو بذریعہ ای میل بھی ہم تک پہنچ سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا ای میل ایڈریس ہے QA دو ہی لفظ ہیں Q سے کویشچن اور A سے آنسر کیو اے ایٹ وائس آف اسلام یہ ایک ہی لفظ ہے voiceofislam.ca اور سامعین voiceofislam.ca ہی ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ voiceofislam.ca کے ذریعے نہ صرف آپ آج کا یہ پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں بلکہ آج سے پہلے کے تمام پروگرامز کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے اسی ویب سائٹ پر اور یہ ویب سائٹ آپ کو موقع فراہم کرتی ہے کہ آپ اپنی رائے اپنے تبصرے اپنے خیالات اپنے سوالات ہم تک پہنچائیے کانٹیکٹ اس کے سیکشن میں جائیے اور آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں دوبارہ ٹیلی فون نمبر ہے 4164106522 جب آپ سٹوڈیوز کال کریں تو کوشش کیجئے کہ تبصرے یا رائے سے گریز کریں جو سوال آپ کے ذہن میں ہیں وہ سوال کیجئے موضوع سے متعلق ہو بہت بہتر ہے اور سوال ایک منٹ کے دوران یہ میں آپ ضرور مکمل کیجیے ہم آپ کی کال کو وقت اور موقع کی مناسبت سے اپنے پروگرام میں براہ راست شامل کیا کرتے ہیں تو فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے تو بہت اچھی بات کی ہے امتیاز صاحب آپ نے کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں یا لا علمی ہے اس کو دور کیا جائے اور اس کے لیے تبھی ہوگی جب ہم ایسے پروگرام منعقد کریں گے جہاں ہم جا کر انہیں بتائیں کہ اسلام کی حقیقی تصویر کیا ہے اسلام کا عملی پیغام کیا ہے اور اسلام کیا کہتا ہے یہ بہت بہت ضروری ہے اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بحثیت جماعت انفرادی کوشش نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے خلافت کے زیر سایہ بحثیت جماعت عالمگیر سطح پر ایک کوشش کی جاتی ہے اور مستقل کی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور صفی بھائی باقی مسلمان بھی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی فضل سے ہمیں جو آپ نے کہا ہے بحث بحثیت جماعت اس کو کام کرنا ہم کام کرتے ہیں اور خلافت کی جو برکت ہے اس کی بہت ساری برکتوں میں سے ایک برکت ہے کہ جب جب خلیفت المسیح کو ارشاد فرماتے ہیں تو تمام کے تمام جماعت اس حکم کی اتباع میں لگ جاتے ہیں پیروی میں لگ جاتے ہیں اور اس کی برکت سے جو اس کے اس کام کا جو نتیجہ ہوتا ہے بہت بڑا اس کا نتیجہ سامنے آنا شروع ہو جاتا جی. ہے جی اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جی کہ ہم آ, یہاں پہ بڑے بڑے شہروں میں تبلیغ کیا کرتے تھے اسلام کا پیغام پہنچایا کرتے تھے ٹھیک ہے تو حضور نے فرمایا کہ, <clears throat> کہ آپ چھوٹے شہروں میں بھی جایا کریں جو جی ریموٹ है. پلیسز ہیں وہاں پہ جائیں وہاں کے لوگوں کو جا کے بھی اسلام کا پیغام دیں ٹھیک ہے اس بڑی حکمت تھی ایک تو جو بڑے شہر کے لوگ ہوتے ہیں ابھی بھی تبلیغ کرتے ہیں بڑے شہروں میں ہم لیکن جو بڑے شہر کے لوگ ہوتے ہیں اس ان میں زیادہ ان مذہب کا رجحان نہیں ہوتا بالکل لیکن جو چھوٹے شہر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے اور مذہب کی طرف رجحان بھی ہوتا ہے اور بڑی توجہ سے محسوس سے اور ایک اور بڑی بات سفی صاحب نے جو دیکھی ہے کہ جو اسلام کے خلاف ایکسٹریم ویوز رکھنے والے لوگ یہاں ان چھوٹے علاقوں میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا جو مین سورس آف نالج ہوتا ہے اسلام کے بارے میں یا تو وہ فاکس نیوز ہوگا یا اس قسم کے جو اسلام کے خلاف پراپوگینڈا کرنے والے نیوز چینلز ہیں وہ ہوگا تو بہت دفعہ وہاں پہ جا کے ہمیں موقع ملا ہے چھوٹے شہروں میں جا کے جب تبلیغ کرتے ہیں لائبریریز میں جا کے ماسک اوپن ہاؤس کرتے ہیں قرآن اوپن ہاؤس کرتے ہیں اس طرح کر کے تو لوگ آتے ہیں اور وہ اکثر اب, اور انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہوتی ہے جی کہ اسلام یہ کہتا ہے جی کہ سب کو مار دو جی کافروں سے کافروں کو مار دو جہاں پہ دیکھو ان کو مار دو جی یہ کر دو وہ کر دو تو جب ہم ان کو بتاتے ہیں اور قرآن کریم کھول کے دکھاتے ہیں کہ یہ تم نے آیت کوٹ کی ہے اور یہ ہے اور اس کو کانٹیکس میں پڑھ لو تو بالکل ان کا پرسپیکٹیو چینج ہو جاتا ہے اور صادق صاحب بھی عرض کر رہے تھے کہ جب جن جس پروگرام میں بھی ہم گئے ہیں اور جب پروگرام کے بعد بہت سارے لوگ ایسے بھی ملتے ہیں کہ ہمارا اس اس پروگرام سے آنے سے پہلے اسلام کے بارے میں یہ موقف تھا اب بالکل چینج ہو گیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک اور جو کام جماعت احمدیہ کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ چھوٹے شہروں میں جا کر ہم اسلام کا جو پیغام ہے وہ پہنچاتے ہیں اس کی امن پسند تعلیم پہنچاتے ہیں اور جو باتیں اسلام کے خلاف کی جاتی ہیں اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے جواب دینے کا موقع ملتا ہے پھر آہستہ آہستہ ہمارے جب تعلقات ان کے ساتھ بڑھتے ہیں تو پھر ہم فلائی کام بھی کرتے ہیں وہاں پہ جا کے تو یہ ایک طریقہ ہے اس سے ہم ایک تعلیم لوگوں میں تعلیم پھیلا رہے ہیں اسلام کے بارے میں دوسری بات یہ کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو اسلام کے بارے میں شبہات ہیں ان کو دور کر رہے ہیں ان کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں اور اسلام کی خوبصورت تعلیم کا ایک عملی نمونہ سا ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں چلیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ یہ موضوع ہے سامعین جیسا آپ کو بتایا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں آپ سٹوڈیوز میں کال کیجئے فور ون سکس فور ون زیرو ہمارا سٹوڈیوز کا نمبر ہے آپ کال کر کے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اور اسی طرح سے کیو اے ایٹ اسلام پر ای میل کے ذریعے بھی آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں آج مختلف موضوعات ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے لیکن یہ پہلا موضوع تھا جس سے ہم نے بات کو شروع کیا ہے اور بات یہ ہے کہ اس سلسلے کو اگر دیکھیں امتیاز صاحب جو واقعہ ہوا ایسے واقعات اللہ تعالیٰ معاف کرے گاہے بگہے کوئی نہ کوئی ایک بات ہو جاتی ہے اور اس چیز پہ پھر ہمیں بیٹھ کے یا تو اسلام کو کا دفاع کرنا پڑ جاتا ہے یا پھر ہمیں مدافعت یا جو ابھی یہ واقعہ اس طرح کا ہوا اس کی مذمت بھی ہم کرتے ہیں بہت زیادہ لیکن یہ واقعات آتے چلے جا رہے ہیں تواتر کے ساتھ اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو بہت سنجیدگی سے لینا پڑے گا حکومتوں کو بھی اور تمام کی تمام کمیونٹیز کو بھی لیکن اگر ہم دیکھیں تو امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسور احمد صاحب خلیفۃ المسیل خام سید اللہ بن نصر عزیز گزشتہ کئی سالوں سے اس موضوع پر بات کر رہے ہیں اور ورلڈ کی جو پارلیمنٹس تھیں یورپی یونین ہو یا وائٹ ہاؤس ہو یا کینیڈا جب تشریف لائے جس جگہ تشریف لے کے جاتے ہیں وہاں جب ارباب اختیار سے ملتے ہیں حکومت کے لوگوں سے ملتے ہیں تب بھی یہی بات کرتے ہیں بلکہ ریسنٹلی سال جولائی گزشتہ سال جولائی سے جو ہم نے ایک اور کیمپین سٹارٹ کی تھی پاتھ وے ٹو پیس والی بھی اس کیمپین میں بھی یہ تھا کہ ہر ایک تک وہ نو اصول جی. جو کہ مذہب سے اسلام کے مذہب سے ہم نے نکالے ہیں جس سے دنیا میں امن آ سکتا ہے اس کی بات کی جائے اور یہ کوششیں عالمگیر سطح پر کی جا رہی ہیں اسی زمین میں پچھلے ہفتے کی بات ہے ایک پیس سمپوزیم بہت بڑا منعقد کیا گیا یو کے میں جماعت احمدیہ کی طرف سے تو اس پیس سمپوزیم کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہم کچھ دیر بات کریں جی. اور چونکہ پروگرام کا موضوع یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کی وہ مسائل جو عالمگیر سطح پر کی جاتی ہیں اسلام کی ترویج کے لیے جس جی. پہ گفتگو کی جائے جی. وہ بہت ضروری ہے تو یہ بتائیے امتیاز صاحب کہ کی کیا ہے پیس سمپوزیم جی کیا ہوا اس کی ہمیں تاریخ مقام کچھ تھوڑا جی. سا حوالہ بتائیے صادق صاحب صفی صاحب یہ جو ہم نے ذکر ابھی کیا کہ کس طرح کس قسم کے حالات دنیا میں ہو رہے ہیں اور کس طرح نفرتوں کو پھیلایا جا رہا ہے اور آ, پھر ان نفرتوں کو کچھ لوگ لے کر آگے لوگوں کا قتلِ عام کرتے ہیں فساد کر, بربا کرتے ہیں تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دو ہزار غالباً پانچ میں یا چار میں جی امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسور احمد خلیفۃ المسیح الخامصل تعالیٰ بن اصل عزیز نے یہ ایک پیس کانفرنس کا یا پیس سمپوزیم کا انشیٹو شروع کیا اور یہ سال میں ایک مرتبہ سالانہ ایونٹ ہوتا ہے اور اس میں دنیا بھر سے لوگ اس سمپوزیم میں شامل ہوتے ہیں اور تقاریر بھی کرتے ہیں اپنے جو امن کی جو مسائل ہیں اس کا بھی ذکر کرتے ہیں اور اس پر ایک کی نوٹ اسپیچ کا بھی منعقد کی جاتی ہے اور وہ کی نوٹ اسپیچ حضرت امیر المومنین کی ہوتی ہے اور اس میں حضرت امیر المومنین جو دنیا کے جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو دنیا کی حکومتیں ہیں دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو ان کی رہنمائی ہی کرتے ہیں کہ ان ان راست راستوں پر چل کر ہم امن حاصل کر سکتے ہیں ابھی جو آپ نے ذکر فرمایا پیتھ وے ٹو پیس کا جی وہ دراصل حضور کی جو تقاریر ہیں مختلف حضرت امیر المومنین کی ان کو مد نظر رکھ کے بنایا گیا ہے پیتھری ٹو پیس اور اس میں نو جو فنڈامنٹلز ہیں بنیادی پوائنٹس ہیں ان کو سامنے رکھ کے لوگوں کے سامنے کہا ہے کہ اس کو انڈورس کیا جائے تو یہ ایک تقاریر کا سلسلہ ہے جو اور یہ نیشنل پیس سمپوزیم یو کے میں برطانیہ میں منعقد ہوتا ہے ہر سال اور اس میں پیس پرائز کا بھی اوارڈ ملتا ہے جو جن ان لوگوں کو جو دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں یا امن کے لیے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ذکر ابھی تھوڑی دیر بعد جا کے کرتے ہیں لیکن اس سال جو سمپوزیم ہوا برطانیہ میں اس میں ایک ہزار سے زائد لوگوں نے شمولیت کی ٹھیک ہے اور اس میں سات سو سے زائد جو مہمان تھے مختلف ممالک کے اور جس میں منسٹرز تھے امبیسڈرس تھے سینٹرز تھے ممبرز آف پارلیمنٹ تھے مختلف مذاہب کے لیڈرز تھے اور اس طرح کے جو اکیڈیمیا کے لوگ ہیں مختلف میڈیا سے تعلق رکھنے والے ٹیلی ویژن سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ شامل تھے اور ان ان لوگوں کو بلانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کے سامنے یہ دکھایا جائے کہ یہ بڑے بڑے لوگ یہاں پہ شامل ہیں جی. ان لوگوں کو یہاں پہ بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ حضور کی تقریر کو سنیں اور جو اسلام کی امن پسند تعلیم ہے اس کا ذکر سنیں اور کس طرح اسلام کی تعلیم پر عمل کر کے آپ دنیا میں ایک امن قائم کر سکتے ہیں آپ है. نے کمیونزم کو دیکھ لیا وہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیا اس نے دنیا کا امن تک نہیں پہنچایا آپ نے کیپٹلسٹ کو بھی ٹرائی کر کے دیکھ, دیکھ, دیکھ لیا کوئی امن نہیں ہوا اب اسلام کی تعلیم ہے اس پر عمل کر کے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کے فضل سے امن حاصل کریں گے اور یہ حضور انور حضرت امیر المومنی نید اللہ تعالیٰ بن عزیز اس کا ذکر فرماتے فرماتے ہیں مختلف تقریر میں ہر سال تو حضور نے دراصل اس جو پروگرام کے اس اس تقریر میں اس کے مختلف پوائنٹس کو ہم ہائی لائٹ کر دیتے ہیں اپنے سامعین کی خدمت کے لیے میں حضور نے فرمایا کہ آج کل کے جو حالات ہیں بڑی تیزی سے ایک تیسری جنگ عظیم کی طرف دنیا کو لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی فرمایا کہ یہ جو جنگ تیسری جنگ عظیم ہوگی تو اس میں جو آ, ویپنز ہیں جس جس قسم کے ہتھیار ہیں استعمال ہو رہے ہیں وہ بہت ڈیڈلی قسم کے ہتھیار ہیں اور اس میں نیوکلیئر ہتھیار بھی شامل ہیں جس سے جو بہت سارے لوگوں کا کو ہلاک ایک ہی وقت میں ایک ہی لمحے میں کر سکتے ہیں تو اس بارے میں حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا, یہ بھی فرمایا کہ پاکستان اور انڈیا کے بھی حالات آج کل ٹھیک نہیں ہیں تو یہ اس طرح حضور نے تقریر کا آغاز کیا پھر مختلف جو پوائنٹس ہیں وہ حضور نے ذکر فرمایا اس کی جی بالکل حضور نے فرمایا کہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں وہ اس وقت بہت سنگین ہیں ٹھیک ہے اور اس بات کا بھی ذکر کیا کہ شاید کچھ لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں اور یو نو اپنے اپنے ممالک میں لوگ اس طرح رہ رہے ہیں جیسے کچھ بھی نہیں ہوا لیکن حضور فرماتے ہیں کہ کچھ ملکوں کے آپس کے تعلقات اتنے بگڑ گئے ہیں اور معاملہ اتنا سنگین ہے جی اور لوگوں کو غالباً اس بات کا اندازہ نہیں اور حضور نے اپنی تقریر میں وہ پھر تمام باتیں بتائیں کہ کس طرح یہ مختلف ممالک ہیں ان کے آپس میں تعلقات بگڑنے کی وجہ سے جو دنیا ہے وہ تباہی کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اور جیسا کہ امتیاز صاحب نے بھی ذکر کیا کہ حضور حضول الفا کہ بڑی بڑی طاقتوں میں ہتھیاروں کی ایک دوڑ جو ہے جا. وہ شروع ہو چکی ہے ٹھیک اور اس پہ کسی قسم کا کنٹرول نہیں اور ایسے ایسے ہتھیار تیار کیے جا رہے ہیں جن سے منٹوں میں انسانیت کی تباہی ہو سکتی ہے چاہے وہ امریکہ ہو یا روس ہو یا چائنا ہو جو بھی بڑی بڑی طاقتیں ہیں تو حضور فمات ہیں کہ اس بارے میں ہماری جو لوگ ہیں جو سیاست میں ہیں جی. جو لا میکرز ہیں ان کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس دوڑ میں آگے بڑھیں اور مزید تباہی ہو حضور نے الفمایہ جی. تو حضور نے لوگوں کو یہ وارننگ دی کہ ہمیں واپس اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہیے اور حضور نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اسلامی تعلیم کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ دنیا کو ایک وحدت کی لڑی میں پرونے کی کوشش کرنی چاہیے بلکل. اور ہم بلکل. یہ کوشش کر رہے ہیں حضور الفا کہ اس وحدت کے ذریعے سے ہی دنیا میں حقیقی امن آ سکتا ہے بالکل ٹھیک ہے اور م. یہ ساری باتیں اتنی جورت کے ساتھ کرنی م. اور اس فورم کے اوپر جس میں آپ نے بہت ہی واضح الفاظ نے بغیر جسے کہتے ہیں اردو میں کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر جی بتایا کہ یہ جو قوموں کے درمیان تناؤ کی کیفیت شروع ہوئی ہے اور حضور نے مڈل ایسٹ وغیرہ میں پراکسی وارڈس کا بھی ذکر کیا جی کہ اس میں میدان یا علاقہ کسی اور کا ہے لڑنے والے کوئی اور ہیں دنیا کو یہ ایک تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے اور جب یہ یہ پیس کانفرنس تھی امتیاز ہے تو سولہ سال اس کو ماشاء اللہ سے ہو گئے اور یہ بات جب آپ نے کی ہے کہ ورلڈ وار تھری والی جو بات کی اگر ہم حالات دیکھیں تو یہ حالات واقعی اس طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ابھی بھی کچھ عرصے پر قبل بھی کچھ ممالک کتنے قریب آ جاتے ہیں جنگوں کے ایک ذرا سی لفزش یا ایک ذرا سا غلط فیصلہ کہنا چاہیے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے کی زندگیوں کو نگل نکل سکتا ہے یہ باتیں کرنا اور اس کے ساتھ پھر اسلام کی تعلیم کو اور پھر انصاف کا ذکر کرنا کہ عدل اور احسان اس کو ایپسلیوٹ جسٹس کا نام دیا گیا ہے تو ایپسلیوٹ جسٹس کی بات کرنا بھی بہت ضروری ہے اور اللہ کے فضل سے یہ صرف یہ نہیں کہ ایک پیس سمپوزیم سال میں کر لیا جائے اور اس کے بعد جیسے امتیاز صاحب آپ نے ذکر کیا تھا کہ پھر یہ عالمی سطح پر جماعت احمدیہ کا ایک موٹو بن جاتا ہے ہماری مسائی کوششیں پروگرامز اس چیز جی. کی طرف لگ جاتے ہیں اور ہم ان کے دائی کی حیثیت سے اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیتے ہیں تو بہت اچھے پوائنٹس آپ نے صادق صاحب بتائے وہ ساری باتیں جس کا ذکر کیا آپ نے بہت بہتر ہے ایک ذکر ہوا تھا کہ ہم اس میں ایک ہے دیا جاتا ہے. جی بالکل آمد کا تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں اس پہ دیکھتے ہیں کیا یا کچھ اور بات آپ اس سے پہلے ذکر کرنا چاہتے ہیں اس کو کیجیے پھر آگے بات کو بڑھا لیں گے اس سے پہلے کچھ اور دی میں دی نکات دی دی حضور ضرور. انور کی استقریے سے بیان کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ میں پہلے ذکر کر رہا تھا حضور نے فرمایا کہ ہمیں دنیا کو وحدت کی طرف لے کے جانا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم مزید فاصلے بڑھائیں اور حضور ہم ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وحدت کی بجائے مختلف ممالک کے جو کام ہیں یا ان کی جو پالیسیاں ہیں جو جی اگر ان کو دیکھیں تو وہ فاصلے مزید بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس بات کا بھی حضور نے ذکر کیا کہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ یا حکومتیں یا ملک دنیا کی فائدے کی بجائے وہ صرف اپنے فائدے کو دیکھتی ہیں بڑی بڑی حکومتیں دیکھ لیں ٹھیک ہے پھر حضور نے اس بات کی مثال دی کہ مثلا مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں جی یا جہاں پر بھی جنگی حالات ہیں جی تو وہ اس نام سے ان ملکوں میں جاتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کرنے جا رہے ہیں اور پھر اس طرح سے ان کی وہ جو وہاں پر ریزورسز ہیں ان پر قابض ہو جاتے ہیں تو جو ملک پہلے ہی جنگی حالات میں ملوث تھا اس کو مزید جو ہے وہ تباہ و برباد کرتے ہیں ان کی جو ریسورسز ہیں ان پر قبضہ کر لیتے ہیں یہ ان کے ان کو ان کے ملک سے نکال کے اپنے ممالک میں لے جاتے ہیں تو زخمات ہیں کہ اگر اس بات کو ہم مد نظر رکھیں کہ بجائے اس کے کہ صرف ہر ملک اپنا فائدہ سوچے دوسروں کے فائدے کے لیے سوچیں دنیا کا جو امن ہے اس کے بارے میں سوچیں اگر کوئی غریب ملک ہے اگر کوئی ایسا ملک ہے جس میں بعض مشکلات ہیں تو جو بڑی طاقتیں ہیں بجائے اس کے کہ ان کو مزید مشکلات میں دھکیلیں ان کو ان مشکلات میں سے نکالنے کی کوشش کریں اگر یہ ایک بات ایک یہ نقطہ حکومتیں سمجھ لیں تو عضو نے فرمایا کہ ہم امن کی طرف بڑھ سکتے ہیں بالکل اور یہ جو صادق صاحب نے بات ابھی ہائی لائٹ دوبارہ کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو دنیا کو ایک وحدت کی لڑی میں پرونا چاہیے اور اس زمن میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اب دیکھیں کہ یہ جو نیشنلزم کا ایک پہلو ہے ہر ملک میں اٹھ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کی بیس نفرت کے اوپر ہے بالکل ٹھیک ہے اور یہ اگر آپ دیکھیں جو آسٹریلیا میں نیوزی لینڈ میں واقع ہوا بالکل یہی ہے اور یہ ہفتہ پہلے کی بات ہے نے है فرمایا کہ یہ جو نفرت ہے اس کو ختم کرنا چاہیے فرمایا کہ جس طرح دائش ہے اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ دائش ختم ہے اس کی خلافت ختم ہو رہی ہے کولیپس ہو رہی ہے ان کا جگہ علاقہ بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے انہوں نے فرمایا لیکن جو انہوں نے لیگیسی چھوڑی ہے نفرت کی हم. وہ ابھی تک ہے لوگوں میں اور جو لوگ بکھرے ہیں داعش سے وہ یورپ میں آئے ہیں اور مختلف ملکوں میں آئے ہیں ان کے اندر بھی وہ ہے تو یہ جو نفرت کا بیج جب تک ہم نہیں نکالیں گے اس کو نفرت کو ویڈ نہیں کریں گے اس وقت تک نہیں انہوں نے فرمایا کہ یہ جو نیشنلزم ہے یہ بہت خطرناک صورت اختیار کر رہا ہے اور آئندہ اور کرے گا تو اس کو بچانے اس اس کو دنیا سے بچانے کی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ محبت اور یہ جو وحدت والی بات ابھی دہرائے گی وہ ہے بات کہ وحدت کی لڑی میں پیرویا جائے ٹھیک ہے <coughs> بالکل ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور آپ نے اس اس پوائنٹ کا ذکر کیا اس بات کے اس نقطے کا کہ میرے بھی ذہن میں تھا کہ ہم اس پہ ضرور بات کریں گے کہ واقعی نیشنلزم کی جو ایک نئی تاریخ بنتی جا رہی ہے وہ فائدہ دینے کے بجائے ہم دیکھ رہے ہیں نقصان دے رہی ہے جی جو سماجی حرکیات ہوتی ہیں جو سوشل موومنٹ کہہ لیجئے یا سوشل سٹرکچر ہوتا ہے سوسائٹیز کا جی بالخصوص مغرب میں اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے اپنے فیصلوں سے امیگریشن کو کھولا تھا بالکل جی زونبیز کا ذکر فرمایا جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ہاں ہاں ہاں اور اس کے بعد ان, ان ملکوں کی تعمیر اور ترقی میں آج کینیڈا کو کہتے ہیں امیگرنٹس نے بنایا امریکہ کو کہتے ہیں امیگرنٹس نے بنایا بلکہ ان ملکوں میں آسٹریلیا جیسے ملک میں پہلے جی. کوئی رہتا ہی نہیں تھا جی. لا لوگوں کو بسایا گیا تھا تو جو نئی ایک تعریف ہے ایک طرح تو آپ دنیا کو گلوبل ویلج بنانا چاہتے ہیں اب فاصلے بھی کم ہو گئے ہیں جی اب لوگوں کی آمد و رفت بھی بہت بڑھ گئی ہے اور ایک ایسی ہیٹروجینیس سوسائٹیز بنتی جا رہی ہیں جہاں سب مل کے رہ, رہنا چاہیے سب کو لیکن نیشنلزم کا یہ جو نیا کانسیپٹ آ گیا ہے جی. اور اس کی پھر وہی والی بات کہ ہم یہ کہتے تھے کہ مذہب کی آپ جب اپنی اپنی تعبیر اور تفسیر کرنی شروع کر دیں گے تو اس سے پھر نقصان ہوتے ہیں اور وہ ہم نے دیکھے اب یہ نیشنلزم کی اپنی اپنی تعریف, تعریف کر رہے ہیں اور جو اس کو جس طرح سمجھتا ہے اس کے لحاظ سے خود ہی بندوق اٹھا کے خود ہی قانون بنا کے اور اس نے حکم چلانا شروع کر دیا تو یہ باتیں تو بہرحال دنیا کو سوچنی پڑیں گی اور دنیا کو سمجھنی پڑے گی تو سامعین پروگرام ہمارا جاری ہے ریڈیو احمدیہ کا اگر آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ٹیلی فون نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو یا پھر ریڈیو احمدیہ کا ٹول فری نمبر ہے ون ایٹ فائیو آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں آپ کے سوال کو ہم براہ راست اپنے پروگرام میں جگہ دیں گے اپنے سامعین کی یاد دہانی کے لیے عرض کر دیں کہ ہم اور آپ ریڈیو احمدیہ پر ساتھ رہیں گے نصف شب تک یعنی رات کے بارہ بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ ہے اس پروگرام میں لیکن دس بجے شب ہماری فریکوینسی ایف ایم پوائنٹ سیون سے ہٹ کر اے ایم تھرٹی پر چلی جاتی ہے تو پروگرام کا جو آخری حصہ دو گھنٹے ہوں گے 10 بجے سے 12 بجے شب تک ہم اور آپ ساتھ ہوں گے ایم 530 پر یہ پروگرام ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر ہم اور آپ ساتھ رہتے ہیں دس بجے شب تک تو ہمارا جو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو سکس ٹو ٹو وہ ہمارے ساتھ رہے گا دس سے بارہ بجے امتیاز صاحب اور صادق احمد صاحب بھی میرے ساتھ رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ ہم آپ کی خدمت نے امام جماعت احمدی حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیل خامد سید اللہ تعالیٰ بن نصیر عزیز کے مارچ کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ نہیں شروع کرتے تو کو جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں ہم آپ کو تازہ ترین خطبہ جمعہ سنایا کرتے ہیں تو پروگرام میں ذکر جاری ہے اور اس ذکر کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے بات نیوزی لینڈ کے واقعے کی اور پھر ہم نے بات کی ہے پیس سمپوزیم کی اور پیس سمپوزیم میں پیس ایوارڈ کی بھی ہم نے بات کی تھی جی صحیح وہ بھی آپ بتائیں گے کہ کس آ, کس <تصفح> کو ملا ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ اور جو پوائنٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے حضور انور، اللہ تعالی بن نے اس بات کو بھی ہائی کیا کہ جو آج کل امیگریشن کے خلاف ایک مہم چلی ہوئی ہے وہ اس کی وجوہات حضور نے بیان فرمائی ٹھیک ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان یا اور امریکہ میں جس طرح ہسپینکس کے بارے میں کہ وہ آ رہے ہیں ٹیک اوور کر رہے ہیں سارا کچھ ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس کے دو سلوشن ہیں ایک لانگ ٹرم سولوشن بتایا ایک شارٹ ٹرم سلوشن بتایا ٹھیک ہے شارٹ ٹرم سولیوشن میں حضور نے بتایا کہ سب سے پہلے کہ ان جو, جو یہاں پہ لوگ موو ہو چکے ہیں مغربی ممالک میں ان کو اس سوسائٹی کا انٹیگرل حصہ بنانے کی کوشش کی جائے اور ان کو فوراً ورک فورس میں لایا جائے بجائے وہ بینیفٹس uh, پہ رہیں گورنمنٹ کے بینیفٹس پہ رہیں یا uh, جو ٹیکس پیئرس کی منی ہے اس کے اوپر رہیں ان کو امیڈیٹلی ورک فورس میں لائیں اور وہ اپنے آپ uh, اپنے لیے کمائیں اور ٹیکس پہ کریں اس طرح ایک سوسائٹی کا اہم حصہ بنے بالکل جو دوسرا حضور نے فرمایا کہ لانگ ٹرم سلیوشن یہ ہے کہ جو میس امیگریشن ہو رہی ہے مختلف ممالک سے اس کی روٹ کاسٹ کو دیکھنا چاہیے اور روٹ کاز کیا ہے کہ ایسی پالیسیز ہیں یا جنگ جنگ جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے یا غرو غریب ممالک ہیں ان لوگوں کو یہ دیکھا جائے کہ ایک تو ان ممالک کی جو اکنامک حالت ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے ان کی رہنمائی کی جائے جہاں پہ جنگیں ہو رہی ہیں ان کو دیکھا جائے کہ کہاں پہ کس وجہ سے جنگیں ہو رہی ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو جو لوگ ہیں وہ مائیگریٹ کس وجہ سے کرتے ہیں ان وجوہات کو کم کیا جائے تو یہ حضور نے فرمایا کہ یہ اگر اس اس چیزوں پر عمل کیا جائے اور ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر پلان کیا جائے تو پھر یہ کہ امیگریشن بھی کم ہوگی اور جو امیگرنٹس آلریڈی ہیں ان کو ورک فورس میں لا کے آپ ایک سوسائٹی کا انٹیگرل حصہ بنا جی بالکل اس حوالے سے حضور نے یہ بھی ذکر کیا کہ جو حکمران ہیں جو حکومتیں ہیں یہ ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ اگر ان کے لوگوں میں یہ فرسٹریشن پائی جاتی ہے کہ امیگریشن کی وجہ سے ہماری جابز پہ وہ سارا ان کا قابو ہے یا ہماری جابز لے رہے جی. ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس فرسٹریشن کو کام کرنا کم کرنا اور اس کو دور کرنا حکومت کا کام ہے اور حضورات کہ اس کے ذمن میں ان کو بتانا چاہیے کہ امیگریشن کے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کینیڈا کو امیگرنٹ سے بنایا امریکہ جی. کو جی تو یہ ساری باتیں حضورا کے سب کے سامنے ہیں لیکن یہ کچھ سوسائٹی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہیں کہ دیکھیں یہ امیگرنٹس آ رہے ہیں ان کی وجہ سے اب ہماری جابز یہ لے لیں گے اور بینیفٹس یہ لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو ظلم کے حکمرانوں کا یہ کام ہے حکومتوں کا یہ کام ہے کہ اگر ان کے لوگوں میں یہ فرسٹریشن پائی جاتی ہے تو اس کو احسن رنگ میں احسن طریق پر اس کو دور کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے تاکہ امیگرینٹس کے خلاف جو لوگوں کے ذہنوں میں خیالات پائے جاتے ہیں اور پھر ان خیالات کی وجہ سے اگر کچھ لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لیتے ہیں اس طرح کے واقعات کم ہوں چلیے بہت شکریہ بالکل یہ سارے کے سارے بہت ہی اہم نکات ہیں اور بہت ہی واشگاف الفاظ میں حضور نے ذکر کیا ہے امریکہ کا بھی شمالی کوریا کا بھی اور ساتھ جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے ترکی رشیا کی بھی بات ساری کی جی تو کوئی جسے کہتے ہیں کہ بالکل کلیئر لاؤڈ اینڈ کلیئر تھا کہ جو آپ کی پالیسیز ہیں یہ آپ کا کام ہے کہ ان کو دیکھیں پہلے ان ملکوں میں لڑائی اور جھگڑے کروائے جاتے ہیں پھر اسلحے بیچے جاتے ہیں اور بات تو آپ کرتے ہیں کہ یہ خطرہ بن گیا یہ خطرہ بن گیا لیکن عملی طور پر جو فنڈنگ ہو رہی ہے جو اسلحہ مل رہا ہے جو ان کو نقلو و حمل کی آزادی ملتی ہے اس پہ کوئی سنجیدہ ہمیں کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا سمجھ نہیں آتی اور جسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پراکسی وارز ہو رہی ہیں اور یہ ناانصافی کی لہر جو وہاں سے اٹھتی ہے وہ پھر آہستہ آہستہ آہستہ پورے معاشرے کو لپیٹ میں لے لیتی ہے یہ تمام کی تمام باتیں تھیں جن کا ذکر کیا گیا اس جی. پیس سمپوزیم میں ایک اور جو بات جس بات پر حضور نے اس تقریر میں بہت سارے پہلوؤں پر روشنی جی. دی ہے اور, اور اور ہدایات بھی ایک قسم کی جاری کی ہیں حضور نے فرمایا کہ میں نے سات سال پہلے یہ فرمایا تھا جی. عارض کیا تھا حضور نے یہ فرمایا کہ سات سال پہلے یہ کہا تھا کہ جو میری جو ویژن ہے وہ یورپ کو ایک یورپ ہونا چاہیے جی تو اب یہ بریکزٹ کی وجہ سے جی یورپ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے جی اور اس سے حضور نے فرمایا ہے کہ اور بھی حضور نے باتیں کوٹ کی کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے تو اب وہ نتائج سامنے آ رہے ہیں اب اس سے یہ ہے کہ یہ جو وائٹ نیشنل پارٹی ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اوپن ہو گئی ہیں ان کو ایک وائس مل گئی ہے وہ انکریج ہو گئے اس سے کہ یہ ہماری بیس ہے تو انہوں نے اس بیس کو سپورٹ کرنا ہے اب پارٹیز بھی اس بیس کو جو ووٹر بیس ہے اس کو ٹیپ ان کرتے ہیں تو اس سے پھر جو نیشنلزم ہے اس کو ایک ہوئی ہوا ملی پھر اس میں اسی کے دوران ایک ایسی موومنٹ ہوئی جو امیگریشن آم کے خلاف ہے پھر ایسی موومنٹ آئی جو اسلام یا دوسرے مذہب کے کے خلاف ہے تو جو سوسائٹی ہے وہ ڈیوائڈ ہوتی چلی جا رہی ہے, ہے تو بدقسمتی سے اس پر عمل نہیں کیا گیا تو اس کے نتائج اب سامنے آ رہے ہیں پھر اس کے جو اکنامک جو اقتصادی نقصان ہے وہ تو بظاہر نظر آتا آ ہی رہا ہے رہا تو رہا ابھی ہے تک بھی وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ کیا ہمیں جو اس سے اس سے کیا نتائج ہوں گے اس کو کیسے ہم نے علیحدہ ہونا ہے تو کیسے یہ ڈائیورس ڈیل کیسے مکمل کی جائے تو بہت ساری چیزیں ابھی ایسی ہیں جس پہ جو انگلینڈ ہے اس میں بھی لوگ ابھی تک ایک جو سیم ٹیبل پہ نہیں آ پائے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ سامعین کے لیے پھر سے یہی بنتا ہے کہ یہ معاملہ یا یہ معاملات جو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں ہوتے ہوئے یہ آپ اس کو انفرادی نہیں کہہ سکتے بلکہ آہستہ آہستہ یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اور اس سے جو ایک خلیج پیدا ہو رہی ہے وہ خلیج بھی بڑھتی جا رہی ہے تو جہاں دنیا میں ایک طرف مذہبی منافرت کی بات تھی اس سے بڑھ کے اب نسلی منافرت کی طرف جا رہی ہے اور اگر یہ سلسلہ روکا نہ گیا اس کو تھاما نہ گیا تو پھر اس سے جیسے امتیاز صاحب نے بھی پروگرام کے شروع میں کہا کہ نفرت کے یہ بیج ہیں جو بوئے جا رہے ہیں جب پھر اس فصل کی اگر آبجاری کی گئی اور اس کو کاٹنے کا وقت آیا تو یہ بڑی ایک زہریلی فصل ہوگی اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا یہ ہے کہ جو بھی ارباب اختیار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے عقل دے اور جو عام انسان ہیں ان کو بھی یہ عقل ملے اور ہمیں ہمیں یہ کوشش اپنے طور پہ کرنی چاہیے کہ جو لوگ اسلام کو نہیں جانتے جن کے یا ایک ایسے اسلام کو جانتے ہیں جو صرف میڈیا نے ان کے سامنے رکھا ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایک جو اسلام کی حقیقی پاکیزہ تعلیم ہے وہ دنیا کے سامنے اپنے عمل سے اپنے کردار سے اور اپنے افعال سے ان کے سامنے رکھیں توسامین جیسا آپ سے میں نے ذکر کیا تھا پروگرام کے بیچ میں کہ اب وقت ہے اب وقت ہے جب ہم آپ کی کالس بھی ٹیلی فون لائنس پر لیں گے اور انہیں ریڈیو احمدی کا حصہ بنائیں گے تو آپ پروگرام میں اگر شامل ہونا چاہیں تو فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو ٹورنٹو شہر کے لیے نمبر ہے اگر آپ ٹورنٹو شہر سے باہر سے ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ٹول فری نمبر ہے آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں آج کے پہلے کالر میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر حسن صاحب ہیں انہیں ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ میں برکاتہ حسن صاحب جی وعلیکم السلام ایک تو سوال ہے باقی میرے کمنٹ ہیں لیکن ایک سوال میرا جو ہے وہ یہ بتائیے کہ جب پالیٹکس ہیں اس کو مذہب کیسے ڈیفائن کرتا ہے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے اور جو کمیڈ ہے میرے وہ سی لیے ہیں وار سے متعلق بھی میں پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ تھا کہ امریکہ نے جو بھی ابھی تک ٹو تھاؤزینڈ ون سے ابھی تک جو واز لڑی ہیں اس پہ سکس پوائنٹ نائن ٹریلین ڈالر خرچہ آیا ہے ٹھیک ہے اور سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ آپ ہیومینٹی کی ڈیولپمنٹ بھی کر سکتے تھے بجائے اس کے کہ آپ اتنے لوگوں کا خون کرتے اور دوسرا سوال دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس دنیا میں دیکھیں تو وہ کنٹریز خوشحال ہیں جو کہ جو ویپنس ہیں وہ بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ رچ ہیں اور جو کنٹریز جو اخلا لے رہے ہیں وہ غریب ہیں اور وہ اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور سوال اس کے بعد سی سی ٹی یہ ہے کہ جو میں ابھی تک دیکھ رہا ہوں یو این کا تو میں کوئی بھی رول نہیں دیکھتا پریکٹیکلی پیس کے حوالے سے ٹھیک ہے جو یو این ہے اس میں کوئی چھوٹا کنٹری جائے اس کو تو جسٹس نہیں ملتا سوالات کا اور آپ کی کا کاسامین پروگرام جاری ہے اور اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو فور ون کا نمبر ہے کال کیجیے اور ریڈیو احمدی کا حصہ بنے موضوعات آپ کے سامنے ہیں آ, بڑی ریلیونٹ سی باتیں جی کی ہیں جی حسن صاحب نے جیسے جیسے جی جی جی جی ہم بات کر لیں ان کے سوالوں جی کو شامل کر لیں گے جی بڑا جو نکات اٹھائے ہیں وہ بنیادی ہیں بنیادی احمد اور اور مواقف بھی جی بڑا جی واضح ہے, اس کی طرف ہے. طرف اور انہوں نے سیاست کے بارے میں پوچھا سیاست ہو یا جو بھی ہو آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ اسلام اس کی ہمیں تعلیم یہ دیتا ہے کہ وہ حقیقت پر مبنی ہو سچائی پر مبنی ہو دیانتداری پہ مبنی ہو عدل پہ ہو اور انصاف پہ ہو یہ پانچ سات چیزیں ہیں جس کو اسلام یہ کہتا ہے اور کسی کی جو حقوق ہیں اس کی آپ نے ان کے حق لوگوں کے حق حقوق ان کو ادا کرنے ہیں ان کے دینے ہیں اب انہوں نے یہ جو بات کی یو این کے بارے میں بھی حضور بات کر چکے ہیں کہ آلموسٹ امپریکٹیکل ہو چکی ہے کہ جس طرح ایک پارٹی کی طرف داری کر دیتے ہیں یا کسی چھوٹی قوم کے بارے میں وہ حق پہ بھی بات کر رہے ہوں تو بھی ایک ملک اٹھ کے ویٹو کر دیتا ہے تو بالکل ایک رول نہ ہونے کے برابر رہ رہ گیا है. ہے تو یہاں پہ انہوں نے جو بات کی کہ قرآن کریم بہت ساری تعلیم ایسی دیتا ہے جسے اے اے ہمیں آج کل کی جو آج کل کے جو مسائل ہیں ان کا ان کا حل ہمارے سامنے آتا ہے حضور انور اید تعالیٰ بنثر عزیز نے اسی جو خطاب میں ہم نے اس سمپوزیم کی بات کر رہے ہیں اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر ایک قوم جو دوسری قوم پر زیادتی کر رہی ہے تو باقی جو اس کے ہمسائے ہیں یا اس کے جو دوست ہیں وہ مل کر اس کو سمجھائیں کہ بھئی یہ تم ظلم کر رہے ہو ٹھیک ہے اگر وہ ظلم سے باز نہ آئے تو وہ پھر جو دوسری پارٹیز ہیں مل کے اس اگریسر کو جو زیادتی کرنے والا اس کو روکیں نے فرمایا کہ ہوتا یہاں پہ کیا ہے آج کل کی دنیا میں جو ہو رہا ہے کہ جاتے ہیں اگر کسی ملک میں امن امن نہیں ہے تھوڑا سا اس میں فساد ہو رہا ہے تو ایک گروپ کو جا کے سپورٹ کیا جاتا ہے اور وہ ریبل ہوتے ہیں عموماً ان کو اسلحہ بھی دیا جاتا ہے ان کو سارا کچھ دیا جاتا ہے اور وہ پھر اس طرح ملک کو توڑ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اپنے اسل عضو نے فرمایا کہ یہ جو قومیں ہیں اسپیشلی جو ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کو اپنی خودگرزی سے باہر نکلنا ہوگا اگر دنیا میں امن قائم کرنا ہے جو ویپنز پروفیٹیئرنگ ہے جو اسلحہ بیچ کے اس سے جو فائدہ اٹھانا ہے اس کو نکالنا ہوگا جو پیتھو پیس ہم نے ذکر کیا اس میں है بھی हैं। ایک یہ شک ہے کہ ویپنز پروفیٹیئرنگ جو انسی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا کیونکہ اس میں مختلف ممالک کے اسپیشلی جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ بعض ممالک ایسے ہیں جن کے اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے تیار بناتے ہیں ان کو بیچتے ہیں تو وہ ساتھ جب ہتھیار بیچنے کے لیے وہ پھر مارکیٹ آ... بھی ڈھونڈتے ہیں اور بلक اگر بلक مارکٹ بلکل تو یہ تو بالکل ایسی ہیں کہ سب کو علم میں ہے تو یہ جو چیزیں ہیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ آج کل کے دور کی ریالٹی ہے اور اس کو ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے اور اگر ہم نے اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی تو آئندہ جو امن ہے اس کے اس کو نقصان پہنچے گا اور پہنچ رہا ہے بہت سارے لوگوں کی جانے جا رہی ہیں اور دنیا میں نقصان ہو رہا ہے امن جو ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے تو اس ضمن میں حضور انور تعالیٰ بن اسر عزیز نے فرمایا کہ یہ جو مغربی اقوام ہے یا جو اسلحہ بیچنے والی اقوام ہے ان کو اس اپنی جو خود ہے اس سے باہر نکلنا جی پڑے گا. جہاں تک ان کے سوال کا تعلق تھا کہ مذہب اور سیاست کا کیا تعلق ہے جی جی جی جی جی تو جی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر ہم اسلام کی تعلیم کو دیکھیں تو اسلام نے है. انسان کی جو زندگی ہے اس کے ہر پہلو کے بارے میں بات کی ہے جی اور یہ حکومت جو ہے یا حکمرانی جو ہے یہ بھی انسانی زندگی کا ایک ضروری حصہ بلکل. ہے یہاں پر بھی ہیں کسی حکومت کے تحت ہیں حکمران کے تحت ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں اسلام جو بنیادی تعلیم دیتا ہے وہ जी. انصاف کی تعلیم ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اوزب الحمد وان رضیم وائزم تم بین ناسی یہ بنیادی تعلیم ہے جو اسلام حکومت کے حوالے سے دیتا ہے کہ جب تم لوگوں میں حکومت کرو تو انصاف کے ساتھ کرو ٹھیک تو اگر اس بنیادی تعلیم کو ہر حکومت یا ہر حکمران جو ہے وہ مد نظر رکھے تو ہم دنیا جو ہے وہ امن کی طرف جاتی ہوئی امن کی طرف جاتی ہوئی بالکل یہ بات بالکل ٹھیک ہے تو مذہب کا ایک جو تعلق ہے ریاست کے ساتھ وہ آپ نے بڑا اچھا اس کے اوپر بات کی ہے تو سامن پروگرام جاری ہے ریڈیو احمدیہ اور وقت ہے جب آپ کے سوالات ہم اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 4164106522 4164106522 یا پھر ٹول فری نمبر ہے 18554106522 کیجئے ریڈیو احمدی کا حصہ بنے اپنے سوال کے ساتھ محمد تاکی صاحب اس وقت میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں انہیں خوش آمدید کہیں گے علیکم ورحمت اللہ <سلام> تق تقی صاحب آپ آنر ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ <سلام> چلیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں موجود تاریخ احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی پر انہیں ریڈی احمد, احمد کہتے ہیں جی آپ آن ایئر ہیں آپ کے سوال جی جی سب سے پہلے تو جو واقعہ مذمت کرتے ہیں جی اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی انڈیویجل یا عام بندہ تو اس طرح کا کام نہیں کر سکتا ان کے پیچھے بڑا ارگنائز یہ تقریباً تقریباً یہ ایجنسیوں کا کام ہوتا ہے تو یہ ان کی رو ہی روک سکتے ہیں آپ اس کے بارے میں بتائیں گے چلیے ٹھیک ہے آپ کی رائے ہے آپ کا ایک تبصرہ ہے اس کو اگر یہ ہاتھ ہے اس کے بارے میں اور ایسا ہوتا ہے ہے کہ جب اتنا بڑا ایک جرم کیا جاتا ہے تو اس جرم کی آبیاری ہوئی ہے آسان نہیں ہوتا کہ آپ نے ٹریننگز بھی لی ہیں آپ نے بندوقیں بھی لی ہیں آپ نے وہ نفرت بھی پالی اپنے دل میں یہ سب چیزیں کسی ایک عام آدمی کے پاس ہو تب بھی غالباً وہ یہ حرکت نہیں کر سکتا میں اپنے آپ کو سوچوں خدا نہ نخواستہ تو یہ سب چیزیں دیکھے بھی بھیج دیا جائے تو شاید نہ نہ جانے اور نہ یہ سوچائے تو اس نفرت کی بھی آبیاری کی جاتی ہے اس نفرت کو بھی ایک بھرپور موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ تناور درخت بنے اور اس مقام تک پہنچے اور جو بات آپ نے کی ہے اسی وہی بات کی ہے جو امام جماعت احمدیہ بھی کر رہے ہیں کہ اس ضمن میں ہر ایک کو ایک کردار ادا کرنا پڑے گا اور معاشرے کو جب تک آپ انصاف نہیں دیں گے دنیا کو انصاف نہیں دیں گے وہ جن کا کام ہے پھر یہ چیزیں ہم ضرور دیکھیں گے اور ہمیں نظر آئے گا مذہب اور سیاست ایک بڑا ٹاپک ایسا ہے جس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں اس پہ ہم تھوڑا سا اور صادق صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں اسی دوران ہمارے ساتھ حافظ علی مرتضیٰ صاحب نے بھی ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے آپ کو بھی خوش دیت کہتے ہیں سلام علیکم ورحمت السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو حافظ صاحب اب تک جو پروگرام ہم نے شروع کیا ہے اور جس پہ بات کی ہے پیس سمپوزیم پہ اب ہیں اس کے بارے میں تو ہم ڈسکس کر چکے کافی دیر تک اور اب وہ وقت ہے جب ہم اپنے سامعین سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنے. ایک جو مجھے ایک پیغام ملا ہے ابھی کالر کی طرف سے انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر یہ پیس سمپوزیم کا جو ایڈریس ہے حضور انور کا اس کو اگر وہ سننا چاہتے ہیں تو کیا وہ کہیں اویلیبل ہے اس کو اگر کوئی لوگ سننا چاہتے ہیں اس کی ریکارڈنگ یا کوئی چیز اگر اویلیبل ہے تو امتیاز صاحب بتائیے کوئی اگر ایسا ہے یہ ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ ہے ایم ٹی اے کے یوٹیوب کے چینل کے اوپر ہے اگر آپ سمپلی ایم ٹی اے یوٹیوب پہ جا کے وہاں پہ سرچ بار میں یہ کریں ٹائپ کریں کہ نیشنل پیس سمپوزیم ٹونٹی نائنٹین تو پہلا ہی لنک آ جائے گا تو ویسے بھی یہ ویب سائٹ بھی ہے اس کو بھی ذکر کر دیں ٹھیک ہے تو دو اور بھی طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو جماعت ہیں کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اِسلام ڈبلیو ڈبلو ڈبلو لفظ ہے www.alislam.org ڈبلیو اس ویب سائٹ پہ جائیں آپ تو بالکل پہلے صفحے پر ہی اس کا لنک موجود ہے پھر خلیفہ آف اسلام کی ایک ویب سائٹ ہے خلیفہ آف اسلام ڈاٹ کام اس پہ بھی آپ جا سکتے ہیں اس ویب سائٹ پہ اس کا متن مطلب بھی موجود ہے اور اس خطاب کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے وہ ہم اپنے سامعین کو بتایا کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے بارے میں اگر آپ کو معلومات چاہیے ہیں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ٹیلیفن ٹیلی ویژن چینل کے نام سے مسلم ٹیلی ویژن ہے مختلف زبانوں میں موجود ہے آپ اس کو بھی ٹیون ان کر سکتے ہیں یہ یوٹیوب uh, پہ بھی اس کا چینل ہے ایم ٹی اے ون کے نام سے اسی طرح سے الاسلام ڈاٹ اورگ وہ ریسورس ہے جہاں سے آپ کو کتب یا uh, جو بھی حوالہ آپ کو چاہیے جو بات ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کو وہاں سے مل سکتی ہے یہ جو سوال اٹھتا ہے نا نیشنلزم کی جب آج بات ہوئی ہے صادق صاحب اس نیشنلزم میں ایک اور بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ مذہبی نظریاتی بنا دیا جاتا ہے بعض اوقات معاشروں کو یا ملکوں کو تو مذہب اور سیاست کا جو ایک سوال ہے وہ بہت زیادہ اٹھتا ہے کیونکہ آپ نے کیا ایسا ہے؟ اس میں آپ نے بتایا کہ جب حکمران بنو تو لوگوں کے ساتھ عدل سے پیش آؤ لیکن عمومی طور پر کیا موقف ہے اسلام کے اس بارے میں کہ مذہب اور ریاست کو کیسے دیکھنا چاہیے جی بالکل مذہبی طور پر اسلام کا موقف یہ ہے کہ جو حکومت ہے جی وہ لوگوں کا جو مذہب ہے اس کے ملک میں جو لوگ رہتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں اس میں کسی قسم کی ان کو انٹرجیکٹ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور ہر طرح کی مذہبی آزادی جو ہے وہ ہونی چاہیے اگر ہم اسلامی تاریخ کو دیکھیں تو اس کا سب سے اچھا نمونہ ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے کہ جب آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی جی. تو وہاں پر جو حکومت قائم ہوئی وہ بنیادی اسلام کا نظریہ ہے حکومت کے حوالے سے کہ کس طرح وہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ رہتے تھے یہودی تھے وغیرہ وغیرہ تو کس طرح آزو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی حکومت قائم کی جس میں ہر ایک شہری کو یہ حق حاصل تھا کہ اس کا جو بھی مذہب ہے وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے اور है? حکومت کا اس حوالے سے کسی قسم کی دخل اندازی مذہب میں نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کی رایہ جو ہے کسی ملک میں جو بھی لوگ رہتے ہیں چاہے وہ کسی مذہب کے بھی ہوں بنیادی بات جو اسلام کہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں رہنے والے لوگوں کو چاہے وہ کسی مذہب کے ہوں کسی قسم کی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے انہیں ہر قسم کی ازادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مذہب پر جس طرح ان کا مذہب کہتا ہے وہ عمل کر سکیں ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ پھر آپ کی طرف میں واپس Uh, میرے ساتھ تارک احمد صاحب ایک دفعہ پھر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان uh, کو خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السّلام و رحمت اللہ اچھا آپ کا جو آج کا موضوع ہے نا اس پہ تو سوال ہو ہی نہیں سکتا اس پہ تو رائے یا انپٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آپ کیجئے اور وہ یہ ہے کہ میں ابھی بات کی تھی کہ یہ ولڈ وائڈ بڑا ارگنائز کام ہوتا ہے یہ ایجنسیاں جو ہوتی ہیں نا یہی کام کرواتی انہوں نے اپنے بڑے بڑے مطلب لوگوں کو خریدا ہو اس میں پیسہ انوالو ہوتا ہے اور وہ لوگوں میں نفرت اس طرح کے وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ہم محفل میں بیٹھے ہوئے وہ لوگوں میں نفرت مذہب کے نام کے اوپر پھیلاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ادھر بھی میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں وہ ان کا کام ہی ہے کہ وہ لوگوں میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نفرت جو ہے نا یہ باتیں ایک دوسرے کے خلاف مطلب نفرت پھیلے ٹھیک ہے تو آہستہ آہستہ یہ ایک نیٹ ورک ہے بقاعدہ اس کو تو عام بند... آپ کہہ رہے ہیں کہ روک عام بندہ کیسے روک سکتا ہے یہ بہت طاقتور لوگ ہوتے ہیں پالوٹیشن جو کہ وہ پالوٹیشن تو بالکل ان کے سامنے بے بس ہے پوری دنیا کے وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ جس کو جن وہ ایجنسی والے چاہیں گے وہ اس پالوٹیشن کو بھی مروا دیں گے چینج بھی کروا دیں گے جو ان کی مرضی کے خلاف چلے گا چلیے بہت شکریہ تاریخ بہت شکریہ تو بہت زیادہ وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا آن ایئر اور بھی کالرز ہیں اور بھی موضوع ہیں جنہیں ہمیں لے کے چلنا ہوتا ہے ساتھ طارق صاحب کی بات کی طرف میں ایک اور زاویے سے آؤں گا امتیاز صاحب آپ کے پاس آ, لیکن سامعین کو یہ یاد دہانی کروا دیں کہ پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان ہوں سفیر راجپوت اور میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں مہمان ہیں امتیاز احمد سرا صاحب صادق صاحب اور حافظ علی مرتضی صاحب سوالات آپ کے ہیں جس کے جواب کی طرف ہم جا رہے ہیں بجے تک ہم اور آپ اسی فریکوینسی پر ساتھ رہیں گے دس بجے سے بارہ بجے تک ہمارا پروگرام اے ایم فائیو تھرٹی پر پیش کیا جائے گا دس بجے سے بارہ بجے تک تو پروگرام کے پہلے گھنٹے میں ہم اور آپ براہ راست ساتھ رہیں گے لیکن پروگرام کے آخری گھنٹے میں ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامصد اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے پندرہ مارچ کے خطبۂ جمعہ کے ریکارڈنگ پیش کریں گ تو امتیاز صاحب یہ ایک سوال کو ہم اور لیتے ہیں بلکہ میں اپنے پینل کے لیے اس کو اوپن ہوں جو بھی اس کا جواب دینا چاہے آپ میں سے یہ سوال تھا بنیادی طور پر کہ انہوں نے کہا کہ ایک منظم کوشش کی جاتی دی. ہے ایک تو چلیں میں اس کا ثبوت اگر نہیں بھی ہے تو مان لیتے ہیں بفرز بحال کہ ایک منظم کوشش کی جاتی ہے ایز کمیونٹی اللہ کے فضل سے آج جماعت احمدیہ یہ کلیم کرتی ہے کہ جماعت میں جو نوجوان ہیں وہ ریڈیکلائزیشن کی طرف الحمدللہ نہیں جاتے اور اس کو یہاں کی کمیونٹیز یہاں کی پولیس اور یہاں کی حکومت بھی سراہتی ہے اور اس بات کو سمجھتی ہے آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ چلیں ایک طرف تو یہ کوشش کوئی کر رہا ہے اس نے پولیٹیشینس بھی خرید لیے مروا دیے ریاستیں بھی ہیں بحیثیت ایک کمیونٹی آپ کیا کر سکتے ہیں کیسے روکتے ہیں کیا کرتے ہیں اپنے نوجوانوں کے ساتھ آپ انہیں کس طرح مصروف رکھتے ہیں ان کے ذہنوں کو کس طرف لے کر جاتے ہیں سفی صاحب اس کو ہم ٹاپک سے تھوڑا سا ہار جائیں گے اقتصار سے ساتھ میں عرض کر دوں کیونکہ جو صادق صاحب نے مضمون شروع کیا تھا وہ حضور نے بھی اپنے خطاب میں رشاط فرمایا ہے تو چونکہ وہ ضروری ہے کہ وہ جو آخر میں جس طرح حضور نے آخر میں مضمون باندھا ہے کہ اس کا سلوشن پیش کیا ہے اسلامی تعلیم وہ پیش کیا جائے اور پھر ہم اس کی طرف بھی آ سکتے ہیں لیکن آپ کا جو سوال ہے اس میں بطور جماعت ہم کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کی نعمت سے نوازا ہوا ہے اور ہمیں ہر معاملے میں خلیفت المسیح کی جو ہدایات ہیں ان کی رہنمائی ہے وہ ہمیں ملتی رہتی ہے اور ان کی رہنمائی کے تحت پھر ہم ایسے پروگرامز اپنی یوتھ کے لیے بناتے ہیں خاص طور پہ جس سے ہم اپنی یوتھ کو انگیج رکھتے ہیں اور وہ ہم انگیج بھی رکھتے ہیں اور وہ خود اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹ بھی ہیں آزاد بھی ہیں اپنے پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں ان کا اپنا بجٹ ہوتا ہے اپنی اور ان کی آرگنائزیشن ہے ایگزیکٹو کمیٹیز ہیں اور وہ اپنے پروگرامز آرگنائز کرتے ہیں نہ صرف اپنے بلکہ باہر کے بھی مین پروگرام آرگنائز کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو فلاحی کام ہیں ان کی طرف بھی ان کے وہ کرتے ہیں کہ جس طرح ایک کمیونٹی کا ایک سوسائٹی کا اہم حصہ بنیں اس میں بلڈ ڈرائیوز ہیں فوڈ ڈرائیوز ہیں اسپرنگ کلین ہیں اور بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہیں جو احمدیہ مسلم یوتھ آرگنائز کرتی ہے ان شاء اللہ شاید اگر موقع ملے ہمیں اس جی پروگرام میں تو ہم ذکر کریں گے ان کی مسائی کا بھی خاص طور پہ تو اس طرح سے ہم اس کو یوتھ کو انگیج رکھتے ہیں اب بات رہا جو ہم جو بات کر رہے تھے کہ حضور نے آخر میں اس کا جو سلوشن بتایا اس ساری جی پرابلم کا اور ان کا بھی یہ جو اگر یہ کہتے ہیں کہ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے دراصل بات یہ ہے کہ یہ ایجنسی کہیں اوپر سے تو نہیں آ جاتی ٹھیک ہے ان کو بھی ان ایجنسیز کو بھی تو کوئی نہ کوئی حکومت سپورٹ کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو حضور یہی جو حکومت کے نمائندے آتے ہیں وہاں پہ سمپوزیم پہ یا حضور خود خطوط لکھ کے دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز کو پریزیڈنٹس کو پرائم منسٹرس کو جس طرح امریکہ کے پریزیڈنٹ کینیڈا کے پرائم منسٹر اس مختلف پرائم کو حضور خطور لکھتے ہیں اور ان کو فرما ان کو اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ دنیا اس طرف جو جا رہی ہے وہ ایک ایسا راہ ہے جس میں دنیا کامن برباد ہو سکتا ہے اور لوگ بہت سارے لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں ایک اگر ایٹ ایٹمی جنگ چھڑ جائے تو اس سے بہت سارے لوگ یک دم ہی لقمہ اجر ہو جائیں گے ٹھیک ہے حضور है نے اس کا یہ فرمایا کہ جو اسلام ایک آئیڈیل uh, uh, حکومت کا نمونہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے وہ یہ ہے اس کے سعد نے ذکر کیا کہ جو چارٹر آف مدینہ ہے ٹھیک ہے uh, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو, جو مساک مدینہ. مدینہ ہمارے سامنے پیش کیا اس میں مذہبی آزادی بھی ہے اور آزادی رائے بھی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے جو انٹرسٹ ہیں ان کے مفاد ہیں ان کی خاطر لڑنا بھی ہے اور حفاظت بھی کرنی ہے اور پھر اسے بڑھ کر حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم ایک ایسی تعلیم ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو صرف یہ نہیں کہ چودہ سو سال پہلے تھی اور وہ چار پانچ سو سال کے لیے چلی اور اس کے بعد ختم ہوگی ایسی تعلیم ہے جو اضلی اور اودی تعلیم ہے اور خدا تعالیٰ کی ایک مکمل کتاب ہے مکمل قانون ہے اور ہر دور کے لیے ہر ایج کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم فرمائی اور اس میں حضور نے دو قرآن کریم کی جو آیات آم آم کوٹ کی وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ امروب بالعدل و الاحسانی و اطا ذلقربا وینہان الفاقشائی و المنقری و الباغ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ عدل کا اور احسان کا اور اقربا کی جانے والی اطا کی طرح عطا کا حکم دیتا ہے ٹھیک ہے اور بے حیا ناپسندیدہ باتوں اور بغاوت سے منع کرتا ہے یہ ایک ٹپیکل اسلامی جو حکومت ہے یا ایک کوئی بھی ملک ہو اگر ان اصولوں پر عمل کرے اس میں تین ایسی باتیں ہیں جو ڈوز ہیں کرنے والی ہیں اور تین منع ہی ہیں جن سے منع کرنا چاہیے اور کسی بھی معاشرے میں یہ چیزوں کا عمل ہو تو وہ معاشرہ کامیاب ہو سکتا ہے دنیا بھر میں پھر ایک اور آیت جو کورٹ کی وہ سورہ النساء سا کیا نمبر 136 ہے اس میں فرمایا کہ یا یو الذین ددینہ آمن کون قوامین بالقصط شوہ شہدا اللہ ولو الفسم اول والدین ولاقربین یقو غنی او فقیرا فلّہ اولا بہما فلا تََََََََََََ طل حوا انتا دل و انطل ان او تودو فن اللہ كيان بما ما تمل ون خبيرا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر گواہ بنتے ہوئے انصاف کو مضبوطی سے قائم کرنے والے بن جاؤ خواہ اپنے خلاف گواہی دینی پڑے یا والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف خواہ کوئی امیر ہو یا غریب دونوں کا اللہ ہی بہترین نگہ بان ہے بس اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو کیسا قرآن کریم کی کتنی خوبصورت تعلیم ہے اور آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب پس بس اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو مبادہ عدل سے گریز کرو اور اگر تم نے گول مول بات کی یا پہلو تعی کر گئے تو یقیناً اللہ تم جو, جو تم کرتے ہو اس سے بہت باخبر ہے تو اس میں ایسے سنہری اصول بیان کرا کر اللہ تعالیٰ نے دو آیات میں بیان فرما دی ہیں کہ جسے عدل انصاف دوسروں کے حقوق اور جو ایک امن پسند معاشرہ ہے امن آ آ آ والا معاشرہ ہے اس کی اس کے لیے جو سنہری اصول ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں ٹھیک ہے سفی صاحب میں امتیاز صاحب کی بات سے ایگری کرتے ہوئے اس بارے میں ایک چھوٹی سی بات اور ایڈ کروں گا ایک پاکستان کے بڑے مشہور تجزیہ نگار ہیں ان کا ایک مختصر سا تجزیہ ہے اس پہ پیش کر دیتا ہوں جو اس بات کو انہیں کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی شکست خوردہ قوموں والی بات ہے کہ وہ بڑی اچھی اسکیمیں کر لیتے ہیں اگر है. ان کے پاس اچھے ذہن ہیں تو हुँ. وہ آپ کے آپ کے خلاف اچھی اسکیمیں کر رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ بھی وہ اچھے ذہن پیدا کریں جو ان کے ان کے ان اسکیموں کا توڑ نکالیں ٹھیک ہے تو اس وقت الحمد جماعت احمدیہ پوری دنیا میں وہ ساری اسکیمیں نہ صرف پیش کر رہی ہے بلکہ ان پہ عمل بھی کر رہی ہے تو یہ باتیں تو ہمیں نہیں سوچنی چاہیے میرے اپنے ذاتی خیال خیال ہے یہ میرا لیکن ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے وہ اسکیموں پہ عمل کرتے ہوئے ہم اس دنیا میں امن کا جو پیغام ہے وہ پہنچا سکتے ہیں بالکل صحیح بات ہے اور قرآن کریم کا وعدہ بھی ہے جی بالکل کیا ہے وادہ تو مول اللہ تو مومن والی بات ہے کہ اگر تم مومن رہتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے اوپر زیاد دس نہیں کرے گا بلکہ غلبہ دے گا۔ اوپر تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو سامعین پروگرام جاری ہے اور پروگرام میں وقت ہے جب آپ کے سوالات ہم ریڈیو احمدیہ کا حصہ بناتے ہیں۔ میرے ساتھ حسن صاحب ایک دفعہ پھر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسن صاحب۔ جی وعلیकुम सलाम میرا سوال ایک میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اس پر ان پٹ گا۔ میرا سوال اس لحاظ سے ہے جس کو آپ کہتے ہیں مذہب کے نام پر خون اور اس کو میں کر رہا ہوں لنک اسلام کے ساتھ جو میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس پہ میں آپ کی ان پٹ چاہتا ہوں سوال یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلامی سسٹم تھا وہ صحیح معنوں میں جو رائج تھا وہ رائج تھا صرف خلف راشدین کے زمانے تک اس کے بعد کی جو حکومتیں ہیں ان کو میں جو تصور کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان حکمرانوں کی حکومتیں تھیں اسلام کی اس میں کوئی انوولومنٹ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جو جو کام کیے ہیں وہ اسلام میں نہیں ہیں تو ہم اس پہ فخر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس پہ مجھے اپ کی ان چاہیے ٹھیک بہت شکریہ حسن صاحب آ, بات یہ ہے امتیاز صاحب کی جب آ, اور صادق صاحب کے جب ہم سوالات لیتے ہیں ریڈیو احمدیہ پر اور ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ بھی جاتے ہیں محمد ہم نے بہت سی چیزوں کو آج ڈسکس کرنا ہے لیکن یہ سوالات اچھے سوالات آ جا رہے ہیں اور اس پر بات ہونی بھی چاہیے کیونکہ یہ موضوعات آ, کچھ ایسی چیزیں ہم نے بنا لی ہوئی تھیں یا بنا لی ہیں کچھ موضوع جس پہ آ, مقدس گاہیں ہیں اس پہ بات کرتے ہوئے لوگ عمومی طور پر اعراض کرتے تھے اور یہی جی. جی, یہی جب مکالمہ معاشرے سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر جو چیز بچتی ہے وہ شدت پسندی یا انتہا پسندی بچتی ہے جا. تو ریڈیو احمدیہ ہم ہر دفعہ یہ بات اپنے پروگرام کی شروع میں کہتے ہیں کہ ہم بحث مباحثہ کرنے نہیں بیٹھے بلکہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے اس میں ہم آپ کے سامنے اسلامی موقف اور جماعت احمدیہ جو کہ ایک احمدیہ مسلم جماعت ہے اس کا موقف آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور جو بھی موقف ہوتا ہے اس کی تائید قرآن کریم اور سنت نبی اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ ول وسلم سے ہی ہم حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بات اپنی طرف سے تو ہم جی کرتے نہیں ہیں تو موضوع ہے مذہب کے نام پر خون جی تو موضوع بڑا اچھا ایک انہوں نے چنا ہے کہ یہ خون مذہب کے نام پہ جو کیا جاتا ہے اس میں دو حصے ہیں پہلی بات جو انہوں نے کی انہوں نے کہا کہ جو خلفائے راشدین کی حد تک اسلام کو پھیلانے کی مسائی کی گئیں انہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں تائید رب حاصل تھی اس کے بعد یہ سیاسی حکومتیں بنی ایک اس پہ کمنٹ آپ کا چاہیے اور دوسرا عمومی طور پر کہ یہ تاثر یہ لفظ جو مذہب کے نام پر خون ہے اس میں صداقت کتنی ہے اس میں صداقت تو کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ لا اقرا فی الدین دین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے کسی قسم کا اللہ تعالیٰ یہ بھی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ایک انسان کا قتل گویا ساری انسانیت کا قتل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھا جائے تو آپ پر بہت سارے مظالم کیے گئے بہت سارے مظالم کیے گئے اور تیرہ سال تک حضور نے ان مظالم کو برداشت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ان آ... ان کو برداشت کیا ان آ... مظالم کو برداشت کیا اور اسی طرح پھر ہجرت کا ہجرت کرنے کا آ... کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہجرت کر لیں بعض صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہوں نے کہا کہ یار رسول اللہ یہ کب یہ مظالم کا دور ختم ہوگا ہمیں اس بات کا حق ہونا چاہیے کہ ہم آ آ تلوار اٹھا کے اپنے آ اپنا دفاع کریں حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ اس بات کا حکم نہیں دیا تو کیا آپ کا عمل تھا آپ نے اس کو برداشت کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مظالم ہوئے اور پھر وہ شعب ابی طالب میں کتھا تعلق کی ایکس کمیونیکیشن ہوئی پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ و پر ان کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ناپاک سازش کی گئی تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ کو ہجرت کی اجازت ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی دیکھیں تیرہ سال تک اتنے مظالم برداشت کرنے کے باوجود ہا آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں تھی کہ اس کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا جائے یا صحابہ کو پھر اگلا اسٹیپ کیا ہے کہ آپ جب ہجرت کر جاتے ہیں تو کاف کافر اور مشرقین یہ آ جاتے ہیں کہ ہم اسلام کا خاتمہ کر دیں گے اور حملہ کرتے ہیں مدینہ پر حملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر وہ جنگ بدر ہوتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اجازت دی کہ اب آپ کو اپنا اپنے, اپنے آپ کو دفاع کرنے کی اجازت ہے اور ان اجازت کی جو وجہ بتائی وہ وجہ یہ تھی کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں پر ظلم کیا گیا تو پہلی تو شرط یہ ہے کہ ان لوگوں پر ظلم کیا گیا اور ان کو گھروں سے نکالا گیا پھر کیا ہوا کہ نبی اللہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر اجازت نہ دی جاتی تو کیا ہوتا بالکل وہ مساجد سوامے گرجے ان پہ اللہ تعالیٰ کا نام بلندنا ہوتا تو یہ جو مذہب کے نام پر اگر خون کے جو مذہب کو ڈیفینڈ کرنے کی مذہبی آزادی کو ڈیفینڈ کرنے کی اس کا دفاع دی. کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ٹھیک ہے تو یہ آخری حربہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یہ اگریشن کی جارحیت کی جنگ نہ تھی بلکہ دفاعی جنگیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی. کی تو یہ بات ہے <تصفح> بالکل امتیاز صاحب اصل میں جو طریقہ حکومت کا, کو دیکھنا اور پھر یہ سوچنا کہ کیا اسلامی طریقہ حکومت وہ تمام مسلمان اسی طریق پر تھے جو رسول اللہ وسلم اور خلفاء کا طریق تھا <تصفح> یہ بات آپ کو بہت سی بہت سے جو واقعات ہیں ان سے واضح ہو جاتی ہے کہ یہ طریقہ حکومت جو اسلامی طریقہ حکومت تھا وہ صرف خلفائے راشدین تک ہی چلا ہے یہ آپ کی جو ہمارے کالر تھے ان کی انڈرسٹینڈنگ بالکل درست ہے کہ جو طریقہ حکومت اسلامی طریقہ حکومت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ رسول اللہ صلی وسلم اور خلفائے راشدین کے زندگی تاکہ تھا کیونکہ ہم بہت سے واقعات جیسے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے پاس یا جب بھی صحابہ خلفاء میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی آیا اور اس نے آ کے کوئی بھی سوال کیا یا اس نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے اس کے مطابق تمہارا عمل نہیں تو وہ خلیفہ وقت اس اس قرآن مجید کی اس آیت اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہی عمل میں نظر آئے بلکہ جہاں بھی کسی نے سوال اٹھایا اس کا تسلی بخش جواب دیا مثلا کسی نے سوال اٹھایا کہ یہ تم نے دو کرتے کیوں پہنے ہوئے ہیں تو بتایا کہ یہ میرے ایک بیٹے کا اور ایک Uh, میرا جو حصہ ہے وہ اس طرح سامنے تو یہ ساری باتیں بعد کی حکومتوں میں بے شک ان کو بھی خلیفہ کہا جاتا تھا کیونکہ بادشاہت بادشاہ جو ہے وہ اس کو خلیفہ بھی عربی میں کہتے ہیں تو है. یہ ایک صرف uh, لفظ کی uh, کا عدل بدل ہے ورنہ جو خلیفہ uh, اسلامی حکومت ہے وہ خلیفۂ راشدین تک ہی چلی ہے جی بالکل اور میرے خیال ان کا جو سوال تھا خلفۂ راشدین تو ان کے سوال میں ہی ان کے سوال کا جواب بھی موجود ہے جی بالکل خلفۂ راشدین جی اس کا مطلب کیا ہے اس کے بارے میں حضور الف کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے چار خلفاء تھے وہ اللہ کے فضل سے صحیح راستے پر قائم تھے اور ان چار خلفاء کے متعلق ہم یقینی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا وہی راستہ تھا ان کا وہی طریق تھا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم سلام. کا بتایا ہوا طریق تھا جو آپ کی تعلیم کے عین مطابق تھا جو قرآن کریم کی تعلیم کے این مطابق تھا اس لئے ان کو ہم خلفہ راشدین کہتے ہیں اور ان کے بعد میں آنے والے جو لوگ تھے جو بھی اس وقت حکمران تھے ان کو ہم راشدین نہیں کہتے خلفہ راشدین نہیں کہتے تو ان کا جواب تو ان کے سواد میں موجود ہے کہ خلفہ راشدین کا جو دور تھا وہی اصل میں ادایت کا دور تھا جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا تھا وہ وہ حدیث بھی حضور صلی نے حدیث بھی دینا کہ تم میں خلافت اتنے سال قائم رہے گی اور پھر اس کے بعد ہم ہاں ملوکیت آ جائے گی پھر جابر ملوکیت آ جائے گی تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا پیش کوئی فرما دی تو اسی طرح ہوا چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ حسن صاحب آپ کے سوال کا مجھے امید ہے کہ آپ کو جواب بھی ملا ہوگا معافی چاہتا ہوں تو سامعین پروگرام جاری ہے ریڈیو احمدیہ اور ریڈیو احمدیہ میں پروگرام ہم اور آپ ساتھ رہتے ہیں شب بارہ بجے تک یہ جو پروگرام کا پہلا حصہ ہے یہ دس بجے شب تک اس فریکوینسی یعنی ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے میرے پاس تقریباً دس منٹ کا وقت اس فریکوئنسی پر ہے لیکن آپ کہیں جائیے نہیں ہم اے ایم فائیو تھرٹی ایم فائیو تھرٹی پر ہم آپ کے ساتھ رہیں گے دس سے بارہ بجے تک تو آپ اگر ابھی بھی ہمارے سامعین کال کرنا چاہتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیے ہمارا نمبر ہے فور ون اور ہمارے وہ سامعین جو ٹورنٹو شہر سے باہر سے ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں ٹورنٹو شہر سے باہر سے ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ ہمارا ٹول فری نمبر ون ایٹ فائیو فائیو آپ ہمیں اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اگلے موضوع پہ جانے سے پہلے ہم ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہماری ایک اہم تھی ہم پیس سمپوزیم کی بات کر رہے تھے اور اس پیس سمپوزیم میں ہم نے ذکر کرنا تھا کہ جو پیس پرائز امن کا پیس پرائز دیا گیا تھا وہ دیا گیا ہے تو صادق صاحب کی طرف میں آؤں گا کہ آپ نے تھوڑا سا اگر ہمیں بتا سکیں کہ جی, وہ کیا جی, تھا اور کس کو ملا اس دفعہ اور اس کی کیا اہمیت ہے جی جب سے اس پیس سمپوزنگ کا انعقاد ہوا ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی طرف سے ایسے لوگوں کو یا ایسی آرگنائزیشنس کو جو امن کو فروغ دینے کے لیے قابل قدر کام کرتے ہیں ان کے لیے ایک پیس پرائز جو ہے آ, وہ متعین کیا گیا ہے اس سال بھی یہ پیس پرائز دیا گیا اور جن کو دیا گیا ان کا نام ڈاکٹر فریڈ میڈنک ہے جی اور یہ فاؤنڈر ہیں ٹیچرز وداؤٹ بورڈرز ایک آرگنائزیشن جو ہے ان کا اس کا قیام انہوں نے کیا تھا سن دو ہزار میں اور یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ ایسے علاقوں میں آ, ان لوگوں تک تعلیم پہنچانا ہے جہاں لوگوں کو مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا ہے جہاں پر امن کی کمی ہے جہاں پر جنگی حالات وغیرہ ہیں تو ان علاقوں میں جا کر ٹیچرس کے ذریعے سے لوگوں کو है. تعلیم کا جو تحفہ ہے وہ اس آرگنائزیشنس کے ذریعے سے دیا جاتا ہے اور وہاں پر یہ امن کی تعلیم دیتے ہیں ہیومن رائٹس کے بارے میں بتاتے ہیں اور لڑکیوں کی تعلیم ہے عورتوں کی تعلیم ہے اس پر زور دیتے ہیں اور اس طرح کے مختلف پروگرام ہیں اور بہت سے اہم پروگرام جو ہیں اس آرگنائزیشن کے تحت وہ کرتے ہیں تو ان کی جو امن کے لیے خدمات ہیں اس کو سراہا گیا اس پیس سمپوزیم میں اور ان کو اس بات کا حقدار ٹھہرایا گیا کہ اس سال کے جو ہمارا پیس کا انعام ہے پیس پرائز ہے وہ ان کو دیا جائے کیونکہ انہوں نے امن کے لیے بہت قابل قدر کام کیا ہے چلیے بالکل بالکل یہ ہمارا جو پچھلا پروگرام تھا اس میں ہم نے ذکر کیا تو ہمارے اسٹوڈیوز میں جو مہمان تھے انصر رضا صاحب انہوں نے ایک کمنٹ بھی اس کیا وہ کہتے ہیں کہ میں جب سے دیکھ رہا ہوں اس اس پیس پرائز کو اللہ کے فضل کرم سے اس کی ہر سال اس کی اہمیت بھی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا اعزاز بھی بڑھتا جا رہا ہے اور انہوں نے ایک دعا کی اور اپنی خواہش کا اظہار کیا کہتے ہیں کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ ایک وقت میں لوگ اس انعام کی تمنا ایسے ہی کیا کریں گے جیسے وہ نوبل پرائز کے لیے تمنا کرتے ہیں کہ کاش انہیں یہ انعام مل جائے تو اس موقعے پر جب یہ پیس پرائز دیا گیا تھا ڈاکٹر فریڈ میڈنک کو تو ان کے کوئی کمنٹس یا کوئی بات اگر آپ شیئر کرنا چاہیں یا بتانا چاہیں کیونکہ جو بات انہوں نے اس کو جب انہوں نے رسیو کیا ہے تو ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو سراہا اور اس بات کو کہ جماعت احمدیہ نے کم از کم ایک جماعت ایسی ہے جس نے اس کوشش کو سراہا کہ ٹیچرس کی جو کاوشیں ہیں جو ان کی رضا کرانا کوششیں ہیں اس کو نہ صرف سراہا بلکہ اکنالیج بھی کیا ہے اور اس کو انعام بھی دیا ہے پھر انہوں نے اس بات پر اپنی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ اعزاز بہت خاص ہے ان کے لیے اور اس کے بعد انہوں نے لفظ استعمال کیا انشاءاللہ اللہ کا جی کہ انشاءاللہ اللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو یہ چیز ہر ایک ٹیچر تک دنیا کے یہ پیغام پہنچے گا اور اس میں ایک نیا جذبہ آئے گا کہ وہ خدمت کر سکے اور بہت سے مور اینڈ مور جو انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ بچوں تک پہنچنے کی کوشش وہ کریں گے تو ایک نیا جذبہ ایک نئی لگن ان منتقائی اور اس چیز کو جس کے بظاہر یہ ایسی کوششیں ہوتی ہیں اگر آپ دیکھیں کہنا نہیں چاہیے لیکن واقعی اساتذہ کو نہیں سراہا جاتا معاشرے میں हم. اور ان کا مقام بہت ہے اس معاشرے میں بہت ہے اور ان کی قدر بھی کی جاتی ہے لیکن جس طرح سے انہیں عالمی سطح پر ریکگنائز کرنا چاہیے یا ان کی ایک پہچان ہو وہ نہیں تھی اللہ کے فضل سے یہ بھی ہوئی اور اس کے پیس کانفرنس کے اختتام ایک پیس پرائز کے اوپر ہوا اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ہم اور آتشی کا گہوارہ بنائے جو ہماری ساری کوشش ہیں حافظ صاحب جی صفی صاحب ایک اور بات جو انہوں نے بڑی اہم کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اس ٹیررزم اور یہ سارا جو حالات ہیں اس وقت کے اس میں جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے وہ اس وقت ہمارے ٹیچرز بھی ہیں کہ وہ ان لوگوں تک کنیکٹ ہوتے ہیں اور وہ ان کو وہ تعلیم دیتے ہیں تاکہ وہ جس بے چینی میں جس بے چینی کی طرف وہ جا رہے ہیں وہ ان سے بچیں تو یہ یہ یہ ان کا یہ ان کی بہت بڑی کاوش ہے اور اس میں وہ یہ جب تعلیم دیکھتے ہیں اسلام کی علم پہ جتنا زور دیا گیا اور کہا کہ سے گور تک کریں تو علم علم کے لیے اور ساتھ کہا گیا کہ دور سے دور چین بھی جانا پڑے تو جاؤ تو اس کے ساتھ ایک حدیث جو ہم بار بار پیش کرتے ہم کہتے ہیں کہ جنت ماں کے قدم و طلح ہے تو اس کی بہت ساری تشریحات اپنی اپنی سمجھ میں آتی ہیں میں عموماً یہ بات بھی کہا کرتا ہوں کہ جنت واقعی ماں کے قدموں کے نیچے وہ پہلی تربیت گاہ ہے جی بچے کی پہلی تربیت گاہ ہے جس میں وہ اس کے قدم ہے اچھی طرف اٹھتے ہیں تو بچہ خود بخود ایک صحیح فطرت روح بن جاتا ہے خدا نخواستہ غلط طرف اٹھیں تو اس کے قدم و تلے پھر کچھ اور بھی آپ کو مل سکتا ہے تو یہ باتیں اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت جب جس کو دور کو دور ہے جاہلیت کہا جاتا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان برگزیدہ نبی اتارا جس نے علم کی روشنی کو بھی ایک طرح سے دنیا کے سامنے رکھا بلکہ ایک حدیث اور مجھے یاد آئی کہ دو ہی طرح کے علم ہیں علم الادیان اور علم الابدان کہ یہ نہیں تھا صرف کہ کہا گیا کہ صرف دنیاوی علم حاصل دین کا علم حاصل کرو بلکہ دنیا کے علم کی طرف بھی اور جنگ بدر کے قیدیوں کو چھوڑنے کی ایک شرط کیا تھی حافظ صاحب جی بالکل بچوں کو تعلیم, تعلیم بھی بھی بھی بھی بھی بھی. تو اس میں ان کی رہائی کا سامان تھا تو حکمت جو ہے وہ گمشدہ بھیڑ ہے جی بلکہ اللہ بلکہ. کرے مسلمانوں کو یہ بھیڑ جی. واپس ملے اور حکمت رہے. کی آب. طرف اب واپس آئیں سامعین پروگرام میں اب وقت ہے جب ہم اس فریکوینسی سے اپنے پروگرام کو ختم کر کے جائیں گے اے ایم فائیو کی طرف تو ہماری فریکوینسی دس بجے سے بارہ بجے تک ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں اے ایم فائیو پر پیش کیا جائے گا مخترسن آپ کو بتا دیں کہ ریڈیو احمدیہ جو پروگرام آپ سن رہے ہیں یہ جماعت احمدیہ یا احمدیہ مسلم جماعت کینیڈا کی ایک پیشکش ہے یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں ہر ہفتے اور اتوار کی شب لے کر حاضر ہوتے ہیں ہفتے کو ریڈیو احمدیہ ٹورنٹو شہر سے آپ کی خدمت میں عربی زبان میں اور بنگلہ زبان میں براہ راست پیش کیا جاتا ہے عربی زبان میں پروگرام رات نو بجے شروع ہوتا ہے جو کہ دس بجے تک جاری رہتا ہے جبکہ بنگلہ زبان میں رات دس بجے سے گیارہ بجے تک براہ راست پروگرام ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر پیش کیا جاتا ہے اتوار کے روز آٹھ بجے ہم اپنی نشریات کا آغاز کرتے ہیں آٹھ بجے شب اور براہ راست نشریات ہماری جاری رہتی ہیں گیارہ بجے شب تک پروگرام کے پہلے دو گھنٹے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون سے اور پروگرام کے آخری دو گھنٹے دس بجے سے لے کر 12 بجے تک ہم اور آپ ساتھ ہوتے ہیں اے ایم 530 پر ریڈیو احمدیہ کے تمام پروگرامس کی ریکارڈنگ کی جاتی ہے اور وہ ریکارڈنگ پروگرام کے معان بعد آپ کو میسر آ جاتی ہے اگر آپ ریڈیو احمدیہ دوبارہ سننا چاہیں یہ پروگرام جو ہم نے پیش کیا تو اس کے لیے آپ کو ہماری آفیشیل ویب سائٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے ایک ہی لفظ ہے وائس آف اسلام وی او آئی سی ای آئی اے ایم ڈاٹ سی اے اسلام ڈاٹ سی اے یہ ریڈیو احمدی کی آفیشیل ویب سائٹ ہے جس کے ذریعے براہ راست پروگرامز بھی سننے جا سکتے ہیں بلکہ تمام پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی اپلوڈ کر دی جاتی ہے پروگرام ختم ہونے کے بعد اسی ویب سائٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے کے ذریعے آپ اپنے رائے اپنے تبصرے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں ہمارا ای میل ایڈریس کیو اے کیو کوشچن اور اے آنسر دو ہی لفظ ہیں کیو اے ایٹ ہے اس ویبس سا... اس ای میل ایڈریس کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں وقت موقع اور موضوع کی مناسبت سے ہم ای میل پر آنے والے سوالات کو اپنے پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں اگر ہمارے پاس ٹیلی فون کال زیادہ ہوں تو م... آ... مشکل ہو جاتا ہے ای میل کو شامل کرنا یا پھر اگر آپ کی ای میل موضوع سے بالکل ہٹ کر ہو کوئی ایسا سوال ہو جو اس پروگرام میں ہم آ... اس پر بات نہیں کر رہے تو ہم پھر آپ کو جواب دے دیا کرتے ہیں ای میل کا لیکن اس ای میل کو اپنے پروگرام میں براہ راست شامل نہیں کرتے یہ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ موضوع ہمارا آئندہ ایک دو ہفتے میں آنے والا ہو تو اس موضوع کو ہم وہاں پر بھی اس ای میل کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور اس پروگرام میں شامل کر لیا کرتے ہیں تو آج اسٹوڈیوز میں جب پروگرام ہم نے شروع کیا ہے میرے ساتھ اس میں امتیاز احمد سرا صاحب موجود ہیں صادق احمد صاحب موجود ہیں اور حافظ علی مرتضی صاحب موجود ہیں یہ تینوں حضرات میرے ساتھ موجود رہیں گے اے ایم 530 پر بھی اور اے ایم 530 پر جب ہم پروگرام شروع کریں گے تو ہم کچھ ان مسائل کا ذکر کریں گے جو جماعت احمدیہ کرتی ہے انسانیت کی فلاح کے لیے اسلام کی حقیقی تصویر کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ایک یا دو حضرات کو ٹیلیفون لائن پر بھی لیں اور ان سے پوچھیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے کون سی کوششیں کی جا رہی ہیں بات کہاں تک پہنچی ہے مقصد صرف اس کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے سامعین کو بتایا جائے کہ اسلام کی حقیقی تعلیم ایک صرف مذہبی نظریہ نہیں بلکہ ایک پورا مقصد حیات ہمارے سامنے رکھتا ہے اور کس طرح اس کو ہم ان معاشروں میں رہتے ہوئے بھی اللہ کے فضل سے اس مقصد کو پا سکتے ہیں تو اب وقت ہوا چاہتا ہے جب ہم آپ سے اس فریکوینسی سے اجازت لیں گے اور آپ سے ملاقات ہوگی ہماری ایک منٹ کے بعد اے ایم فائیو تھرٹی پر تب تک کے لیے سفیر راجپوت کو ریڈیو احمدیہ سے اجازت دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد زندہ زندہ باد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 اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھاتا قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت